ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہے اس سورہ مبارکہ میں آٹھ فکو ایک سو پینتیس آیتیں اور ایک ہزار چھ سو اکتالیس گلیمار جبکہ پانچ ہزار دو سو بیالیس حروف ہے بارکہ کے کچھ ممتاز حیثیت ہیں کے مقابلے میں ایک تو یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا ایک دوسرا نام بھی ہے جس کو سورہ کلیم کہا گیا ہے کلیم کا مانا وہ سورت جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اس مبارکہ میں حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام کو ملنے والی نبوت کے واقعہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا ہے جس میں براہ راست حضرت موس علیہ سلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوئے اور اسی وجہ سے حضرت حرتموسا کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے مسن دارمی میں حضرت ابو ابحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک وطالیہ نے آسمان اور زمین پیدا کرنے سے بھی دو ہزار پہلے سرہ توح اور سرہ یاسین فرشتوں کو سنائی تو فرشتوں نے کہا کہ بڑے خوش نصیب اور مبارک ہے وہ امت جس پر یہ صورت نادل ہوں گی اور مبارک ہے وہ سینے جو ان کو حفظ رکھے گی اور مبارک ہے وہ زبانیں جو ان کو پڑے گی اور یہی وہ مبارک صورت ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا تہیہ کر کے نکلنے والے عمر ابن خطاب رضی اللہ کو ایمان قبول کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرنے بھی مجبور کیا جس کا واقعہ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں مشہور ہے چنانچہ ابن اسحاق کے روایت اس طرح سے نقل کی ہی ہے کہ حضرت بن خطاب رضی اللہ ردی عنہ ایک روز تلوار لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے اور یہ اس وجہ سے کہ سرداران مکانے سر جھوڑ کے بیٹھ گئے آپس میں کہ ہم نے تو اسلام کے راستے کو ہر ممکن طریقے سے بند کرنے کی کوشش کی لیکن یہ اسلام ہے کہ یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا جنانچہ اسلامی تعلیمات کو ہم نے ساہرانہ کا نام کہا اور اسلام کے پیغامبر علیہ وسلم کو ہم نے جادوگر تک کہا مجنون تک کہا اور جو کچھ کسی کے بارے میں بدنام کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے وہ سارے ہم نے کے لیے لیکن اسلام پھر بھی تیل رہا ہے تو اس کا کیا, کیا جائے حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ کیوں نہ اس اسلام کے پیغامدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو راستے سے ہٹا دیا جائے ان کو قتل کر دیا جائے جب وہ نہیں رہیں گے اسلام کا پیغام پھیلنا ختم ہو جائے گا کیونکہ وہ لوگ اسلام کے پیغام کو اور اسلام کے تحریک کو ایک عام تحریک اور ایک عام پیغام سمجھتے تھے اس لیے ان کا خیال تھا کہ جب عام پیغاموں کی لیڈر کو ختم کر دیا جاتا ہے اور وہ پھر تحریکیں ختم ہو جاتی ہے تو ایسے ہی ہم محمد سلم کو بھی راستے سے ہٹا دیتے انہیں مشورہ کرنے والوں میں ہر عمر رویبان ہو بھی تھے جو اب تلف مسلمان نہیں بولتے تھے نا کہ سب ہر عمر کے طرف دیکھنے لگے اس لیے کہ یہ زمانہ قبل السلام بھی لوگوں میں ایک نیک نام اور اپنے مذہب کے ساتھ سچی وابستگی رکھنے والے اور بڑے مخلص تھے اور انتہائی دلاور اور اپنے ارادے کے انتہائی پکیتے تو ہر عمر رضی اللہ عنہ اسی مجلس سے اٹھے اور کہا کہ اس کار خیر کو میں سر انجام دے دوں گا اسی ارادے سے جب وہاں سے نکلے تو راستے میں ایک شخص ملے نوائم بن عبداللہ پوجا کہاں کا ارادہ ہے تو عمر نے کہا کہ میں اس گمراہ شخص کا کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس نے قریش میں تفرار دیا ان کی دین اور مذہب کو برا کہا ان کو نادان اور بیوقوب بتایا اور ان کے بتوں کو برا کہا تو حضرت نوعیم نے کہا کہ عمر تمہیں تمہارے نسل دھوکے میں اترا رکھا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر لو گے اور ان کا قبیلہ بنو عبد مناف تمہیں زندہ چھوڑے گا کہ تم زمین پر چلتے کرتے رہو اگر تم میں عقل ہے تو اپنی بہن اور بہنوی کی خبر لو کہ وہ مسلمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے تابع ہو چکے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کی بات اثر کر گئی اور یہی سے اپنے بہن اور بہنوی کے مکان کی طرف انہوں نے اپنے رخ کو پھیر دیا ان کے مکان میں حضرت حباب میں نے عرت رضہ تعالیٰ ہوں صحابی ان دونوں کو قرآن کے سرتا پڑھا رہے تھے جو ایک صحیفے میں لکھا ہوا تھا ان لوگوں نے جب محسوس کیا کہ عمر ابن خطاب آ رہے ہیں تو حضرت حباب گھر کے کسی کمرے یا گوشے میں چپ گئے اور ہمشیرہ نے یہ صحیفہ بھی چپا لیا مگر حرد عمر نے خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں بن خبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کچھ پڑھنے کی آوازیں پہنچ چکی تھی اس لیے پوچھا یہ پڑھنے اور پڑھانے کی آواز کیسی تھی جو میں نے سنی ہے انہوں نے پہلے تو بات کو اٹھانے کے کوشش کی اور کہا کہ کچھ نہیں مگر ابن عمر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کھول دی کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابر مسلمان ہو گئے ہو اور یہ کہہ کر اپنے بہنوی سعید بن زید پر ٹوٹ پڑے ان کے ہمشیرہ حضرت فاطمہ نے جب یہ دیکھا تو شوہر کے بچانے کے لیے آئی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی نخمی کر دیا جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو بہن اور بہنوی دونوں نے بے کا زبان اور بے کا آواز کہا کہ عمر سن لو بلا شبہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اب جو تم کر سکتے ہو کر لو ہمشیرہ کے زخم سے خون جہری تھا اس کیفیت کو دیکھ کر عمر بن حتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ندامت ہوئی اور بہن سے کہا کہ وہ صحیفہ مجھے دکھلاؤ جو تم پڑھ رہی تھی تاکہ میں بھی دیکھوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم لائے ہیں عمر لیکن بڑے آدمی تھے اس لیے صحیفہ دیکھنے کے لیے مانگا بہن نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے <سؤال> کہ ہم نے یہ صحیفہ اگر تمہیں دیکھ دیا تو تم اس کو ضائع کر دو یا کرو عمر اپنے خطاب نے اپنے بتوں کی قسم کھا کر بھی کہا کہ تم خوف نہ کرو میں اس کو پڑھ کر تمہیں واپس کر لوں گا ہمشیرہ فاطمہ نے جب یہ رخ دیکھا تو ان کو کچھ امید سے ہو گئی کہ شاید عمر بھی مسلمان ہو جائے اس وقت کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم ناپاک ہو اور اس صحیفہ کو پاک آدمی کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو وہ کر لو ہر دمن نے وسل کیا پھر یہ صحیفہ نکالا بہن نے اور ان کے حوالے کر دیا تو اس میں سورہ پہا لکھی ہوئی تھی اس کا شروع حصہ ہی پڑھ کر ہر دمن نے کہا کہ یہ کلام تو بڑا اچھا اور نہایت ہی محترم ہے خبا بن ارفا تالاب عنہ جو مکان میں چھپے ہوئے تھے یہ سب کچھ سن رہے تھے ہر عمر کے الفاظ سنتے ہی سامنے آگے اور کہا کہ اے عمر بن مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اللہ تمہیں اپنے رسول کے دعا کے لیے تمہیں اللہ نے منتخب کر لیا ہے کیونکہ گزشتہ کل میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے اسلام کے تارید اور تقویت فرما ابو ابوالحکم ابن حشام یعنی ابو جہل کے ذریعے سے یا پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے مطلب یہ تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی شخص مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کی کمزور جماعت میں جان پڑ جائے پھر حضرت حباب نے کہا کہ اے عمر اب تو اس موقع کو غنیمت سمجھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خباب سے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو جب یہ صحابی ان کو لے کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص صحابہ کرام کے حصار میں تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس خیمے میں تھے اس خیمے کے چوکی داری پر حضرت امیر حمدہ رضی اللہ تعالی مقرر اور متعین تھے لوگوں میں ہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادری اور شجاعت اور اپنے مذہب سے اخلاص مشہور تھا اور ظاہر بات ہے کہ ان کے اپنے مذہب سے اخلاص کا مطلب اسلام کے مخالفت تو جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرف آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے جا کر کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آگاہ دیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھائی آنے دے اس کو اگر اس کا ارادہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے وہ آئے لیکن اگر وہ غلط ارادے سے آیا ہے تو جس تلوار کو وہ لٹکا کے لا رہا ہے اسی تلوار کے ذریعے اس کی گردن کو کاٹ دیا جائے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو سنی جو خیمے سے باہر تشریف ہے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ حمزہ چھوڑ دے راستے کو آنے دو عمر کو جب ہر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور فرمانے لگے کہ عمر بتا کس ارادے سے آئے ہو اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انداز اور جرالی کیفیت سے فرمایا کہ ہر دوبارہ فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں وہاں سے ایک لمحے کے لیے بھی آگے نہ بڑھے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کلمے کو پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ جس کلمے کے پڑھنے والے کو مسلمان اور اس مذہب کے کو اپنا مسلمان اور مومن کہا جاتا ہے صحابہ کے نے نے عمر رضی اللہ تعالیٰ گفتگو کو سنا تو حادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کے نے ایک نعرہ تکبیر بلند کیا جس کی وجہ سے مکہ کے وادی اٹھے تاریخ راعت میں آتا ہے کہ یہ وہ موقع تھا کہ اس کے بعد ہرد عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے کی وجہ سے مسلمان مکہ کے معاشرے میں اپنا سر اٹھا کر کے انہوں نے چرنا پرنا شروع کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلامی کلمہ پڑھنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے یہ عرض کی یا رسول اللہ اللہ وحدہ لا شریک برحق ہے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں قرآن اللہ کا سچا سچا کلام اور آخری پیغام ہے جب یہ سب کچھ درست ہے تو پھر ہمیں دب کر رہنے کی ضرورت نہیں ہم اس پیغام کو اعلان ہر جگہ ہر موقع ہر بندے کے سامنے بغیر کسی خوف اور خطرے کے پیش کریں گے اور اگر کسی نے ہمارے راستے کو روکنے کی کوشش کی تو ہم اس کے ساتھ وہی رویہ اپنائیں گے جو وہ ہمارے ساتھ گا پھر وہاں سے خزون عبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعتیں بنائی اور ایک کے اگلے حصے پر کے حمزہ اور دوسری گروہ کے اگلے حصے پر ہر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا اور وہیں سے یہ صحابہ کرام دو گروپوں کی صورت میں بیت اللہ کی طرف تشریف لائے جب وہاں آئے تو لوگوں نے جب ہر تمہر رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف واپسی ان کی اور مسلمان ہو چکا ہے تو یقیناً تو نے بہت بڑا نقصان کر دیا ہے ہر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھی جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا اب کے بعد اگر کسی کے ہاتھ مسلمان کو نقصان پہنچانے کے غرض سے اٹھے تو عمر ان کے ہاتھوں کو کاٹ دے گا اور اگر ہی اٹھی تو ان آنکھوں کو نکال دے گا اس لیے کہ اگر عرب کے معاشرے میں بد پرستوں کو بد پرستی کی اجازت ہے تو مسلمانوں کو اللہ کی عبادت کے کیوں نہیں یہ وہ موقع ہے کہ جس کے بعد مسلمانوں نے کھل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی الل اعلان کرنا شروع کیا تو یہ صورت ہے جو حرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے کے لیے محرک بنی اس صورت مبارک جو پہلے رکوع ہے یہ آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر تیئیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے جناچہ اللہ تبارک وطالیہ کا اشار ہے تو یہ حروف مقدعات میں سے ہیں ما انزلنا کل قرآن ہم نے نہیں اتارا اس قرآن کو لتشقہ اس لیے کہ آپ مشقت میں پڑ جائے حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبادت میں اپنے آپ کو اتنے مشقت میں ڈالتے تھے کہ نماز پڑھتے ہوئے لمبے قیام کے ذریعے آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے تھے تبارک وطالیہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی کہ ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ اس قرآن کی وجہ سے آپ کو مشقت میں ڈال دیا جائے اللہ مگر یہ نصیحت ان کے لیے جو ڈرتے ہیں تنزل ممن خلق الارض والسماوات اور یہ اتارا ہوا ہے اس ذات کی طرف سے کہ جس نے بنائی ہے زمین اور آسمان اور وہی ہے سب سے اونچے الرحمان وہ بڑا مہربان ار العرش استوا جو عرش پہ قائم ہوا لہو ماں فر سما ہوا کہ وہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں وہ ماں اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ ماں تختصرا اور جو کچھ اس گیلی زمین کے نیچے ہیں ڈاکٹر سرا یعنی جو کچھ اس مٹی کے نیچے ہے اس کا مالک اور خالق اور اس میں بھی حکم اللہ ہی کا چلتا ہے وہ انتظہار بال اور اگر تو بات کہے پکار کر فَإنَّهُ يَعْلَمُ وَأَخْفَى تو اس کو خبر ہے چپی ہوئی بات کی اور اس سے بھی چپی ہوئی اللہ لا اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں لہ ال اسم الحسن اسی کے سب نام اچھے یعنی اللہ تبارک و تعالی جو سب سے بالا ذات ہے اس کی صفات بھی ایسے ہی سب سے بالا ہے کہ وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ رحمان اور وہ قادر مطلق ہے اور وہ صاحب علم ہے ایسا علم کہ جس کا علم ہر چیز کو محیط ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حدیث موسا اور کیا پہنچی ہے تجھ کو بات حضرت موسلاسلام کی ازرا اور نارن جب اس نے دیکھی آگ فقان تو کہا اپنے گھر والوں کو امکو سو انی ام امنی آر میں شک میں دیکھی ہے اے آگ لال آپ ہی کو منہا شاید میں لے تمہارے پاس اس میں سے بے کوئی چنگاری سنگا کر او اجیت و علم نار ہودا یا میں می پاؤں آگ کے پاس راستہ بتانے والا حضرت موس علیہ سلاۃ والسلام جب مدیم سے مصر کے طرف واپس آ رہے تھے ان کے ساتھ ان کے اہلیہ محترمہ اور حضرت شعیب علیہ سلاۃ والسلام کی بیٹی بھی تھی کئی کے راستے جب وہ واپسی آ رہے تھے ایک غیر مشہور راستے پر اس لیے کہ فرعون کے مظالم کا خطرہ تھا گیا تو حضرت موس علیہ سلاۃ والسلام نے دی روشنی دیکھی تو اپنے اہلیہ سے کہنے لگے کہ تم لوگ یہاں ٹھہر جاؤ میں نے آگ دیکھی ہے ایک تو وہاں سے میں آگ لے لوں گا اور دوسرا اس آگ کے پاس جو بھی شخص ہے اس سے میں راستہ بھی معلوم کر لوں گا فلم میں آتا ہاں تر جب پہنچا اس آگ کے پاس یا موسا آواز آئی کہ اے موسا انور بے شک میں اتار ڈال اپنی جوتیاں انادل مقدس سے تو بے ہے تو پاک میدان تو میں حضرت حلق مثال سلاط وسلام کا واقعہ پرانی مجید کے اکثر آیاتوں میں بڑے وضاحت کے ساتھ آیا ہے یہاں اس میدان کا نام ہے جو شاید وہ میدان پہلے سے ہی متبرک تھا یا اب ہو گیا مصالح سلاط وسلام کو جوکیوں کے اتارنے کا حکم ہے اس لیے حلق مثال سلاۃ والسلام نے اس متبرک مقام پہ داخل ہونے سے پہلے اپنے جوتیاں یا موزے اتار دیے اس لیے فکاہ کرام نے فرمایا ہے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ مقدس جگہ میں داخل ہونے سے پہلے بندے اپنے جوتی کو اتار دیں جسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مصع علیہ السلط کو حکم دیا وہ انختر تکا اور یہ کہ میں نے تجھ کو پسند کر لیا ہے فَسْتَ سنتا رہے جو تجھ کو حکم ہو یعنی تمام جہان میں سے نبوت اور رسالت کے لیے اور شرف مکالمی کے لیے میں تجھے سارے لوگوں میں سے چانٹ لیا ہے منتخب کر لیا ہے اس لیے اگے جو احکامات دی جائیں اللہ فرماتا ہے کہ انہیں غور اور توجہ سے سنو سنونی بے شک میں ہوں اللہ لاح کسی کی بندگی نہیں اللہ انا سوائے میری فابدنی سو میری بندگی کر وہ اپنے سودا تیلی ذکری اور نماز قائم رکھ میرے یادگاری کو اس میں خالص توحید اور ہر قسم کی بدنی اور مالی عبادت کا حکم دیا نماز چونکہ اہم العبادات تھی اس کا ذکر خصوصیت سے کیا گیا اور اس پر بھی تمبی فرمایا گیا کہ نماز سے مقصود آدم جو ہے وہ اللہ تبارک وطالعہ کی یادگاری ہے وہ یا نماز سے غافل ہونا خدا کی یاد سے غافل ہونا ہے اور ذکر اللہ یا خدا کی یاد کے مطابق دوسری جگہ پر اللہ تبارک وطالعہ کا ارشاد ہے کہ بس کو غبا کا اعزا نصیب یعنی کبھی بھول چوک ہو جائے تو جب یاد آ جائیں اسے یاد کرو یہی حکم نماز, نماز کا ہے کہ جب انسان اس سے غافل ہو جائے تو یاد آنے پر اس کو چاہیے کہ وہ اس کی فوری طور پہ ادائیگی کریں جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فلی صلیحہ اجازت کہ اگر آپ نماز کی ادائیگی کو بھول جائیں تو جس وقت آپ کو یاد آ جائے آپ اس کو ادا کر لیں کہ وہ مکروہ وقت نہ ہو اور مکروہ وقت نماز کی ادائیگی کے لیے صبح سورج کے نکلنے کا وقت ہے یا پھر این دن کے درمیانہ تائم ہے یا پھر سورج کے غروب کا وقت کہ ان تین اوقات کے علاوہ جس وقت بھی بندے کو نماز یاد آ جائے فوری طور پر ادا کر لینا چاہیے اور اگر ان اوقات میں یاد آ جائیں تو پھر ان مکرو اوقات کے گزرنے کا انتظار کرنا چاہیے اور جیسے ہی یہ وقت گزر جائے تو نماز ادا کر لیں اللہ تبارک کا اشار ہے. قیامت بے شک آنے والی ہے میں مخفی رکھنا چاہتا ہوں اس کو لتجزہ کل نفس بماتسا تاکہ بدلا ملے ہر شخص کو اس کا جو اس نے کیا فلا یسدنک انہا مل لا یؤمن بہا سو کہیں تجھ کو روک نہ دے اس سے وہ شخص جو یقین نہیں رکھتا اس کا اور پھر پیچھے بڑا رہا اپنے خواہشوں کے پھر تو پٹکا دیا جائے گا یعنی اگر آپ نے اس شخص کی پیروی کی جو اپنے خواہشات کے پیروکار ہے یا اپنے آپ کے یا اگر آپ نے اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اس شخص کی اتباع کی تو یقین جانیے کہ سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے وہ معاصل کبھی یہ کا, کا موسا اور یہ کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسی حضرت مسالے صداۃ والسلام کے ہاتھ میں ڈھٹی تھی تو کالا کہنے لگے گی آفایا یہ میری لاٹھی ہے اتبک کا میں اس پر ٹھیک لگاتا ہوں وہ آہوش ہو گیا اعلیٰ اور میں پتے جارتا ہوں اس سے اپنے بکریوں پر ولی ہم آرب اخرا اور اس میں اور بھی ہے میرے لیے فائدے کی چند چیزیں مفسرین نے وضاحت کی ہے جسے کہ راستے سے کانٹوں کو ہٹانا یا کسی نقصان دہ حملہ آور درندے کو اس کے ذریعے سے بگانا قالا اللہ نے فرمائے یا موسا ڈال دی اس کو ایک مسا ف الخا پس ڈال دیا اس کو اسی وقت وہ صاف ہو گیا ہوا اللہ نے فرمایا خزاں پکڑ لے اس کو ڈر نہیں تحت ہم پیر دیں گے اس کو پہلے والے حالت پر حضرت موسلاۃ والسلام نے جب اس لاٹھی کو سانپ بنتا ہوا دیکھا تو دوسری جگہ اللہ کا ہے کہ مساج والا ہو اس لیے کہ یہ پہلے واقعہ اور وہی خلاف معمول تو اللہ نے حکم دیا کہ اے یہ نہیں. دوسرا حکم اللہ نے یہ دیا کہ علاج نہ ملا لے اپنا ہاتھ اپنے بغل سے تخرج بیضاء من غیر وہ نکلے گا سفید ہو کر بغیر کسی عیب کے آیتن اخرا یہ ہے دوسری نشانی یعنی ہاتھ گریوان میں ڈال کر اور بغل سے ملا کر نکالو گے تمہایت روشن سفید چمکتا ہوا نکلے گا اور یہ سفیدی برس وغیرہ کی نہ ہوگی جو ایس سمجھی جائے اللہ تبارک و نے فرمایا کہ یہ میرے طرف سے آپ کو دی جانی والی دوسری موجودہ ہے لین آیا نل قمرہ تاکہ دکھائے جائے تجھ کو ہمارے طرف سے بڑے بڑے ہمارے قدرت کی نشانیاں یعنی حلم اور بردباری اور حوصلہ مندی ہم آپ کو بتانا اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ خلاف تب چیزوں کو دیکھ کر آپ جلد خفا نہ ہو اور ادائے رسالت میں جو سختیاں پیش آئیں ان سے نہ گھبرائیں بلکہ کشاد دلی اور خند پیشانی سے اسے برداشت کرے اضحب علا فرعون جائیے فرعون کے طرف ان نہ ہو اس نے بہت سر اٹھا رکھا ہے تو حضرت مثالیہ سلاۃ والسلام مصر سے گئے ہی اس غرض سے فرعون کے مظالم کا اندیشہ تھا لیکن مدین میں پہنچ کر علیہ السلام نے وہاں جو دس سال نکالے اس دورانیے میں آب علیہ سلاۃ والسلام کو فرعون کے مظالم کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی کے ذریعے کوئی طور پہ حضرت مصع السلام کو آگاہ فرمایا کہ اے مسا شرون نے کچھ زیادہ ہی سر اٹھا لیا ہے اس لیے کہ پہلے تو وہ صرف بادشاہ تھا لوگوں لوگوں کی کا دعوی کرتا تھا لیکن اب اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر انہوں نے لوگوں کے خدا کا دعوی کر دیا ہے وہ اخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہیں اوفعنا اللہ صدری بارے توہا کہ یہ دوسری رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر پچیس سے لے کر آیت نمبر پچپن تک کے آیتوں پر مشتمل ہے گزشتہ رکو کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موس علیہ کو عطا کی, کی جانے والے دو موجزوں کا تذکرہ فرمایا تھا اور اس کے آخر میں اللہ نے فرمایا تھا کہ بھائی اظہب فرعون فراؤ نہ میرے طرف سے نبوت کے یہ دو نشانیاں لے کر کے پھر فرعون کی طرف چلے جا اس لیے کہ اس نے اس سر اٹھا رکھا ہے یعنی وہ اپنے حدود سے باہر نکل گیا ہے اور وہ اس طرح سے کہ فرعون نے خدا خدا کر لیا تھا حضرت مسال علیہ و کو جب کلام الہی کا شرف حاصل ہوا اور منصب نبوت اور رسالت و عطا ہوا تو اپنے ذات اور اپنے طاقت پر بروسا چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہوگی کہ اس منصب عظیم کی ذمہ داریاں اس کی مدد سے پوری ہو سکتی ہے اور ان پر جو مصائب اور مشکلات آنا لازمی ہے ان کے برداشت کا حوصلہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا ہو سکتا ہے اس لیے اس وقت پانچ دعائیں مانگی پہلے دعائیں کی کہ رب شرحلی صدری اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے دوسری دعا وہ یسرلی عمری میرا کام میرے لیے آسان کرتے اور تیسری دعا وخل العقد لے سانی یقلی میرے زبان کو کھول دے جو اس کے سمجھانے میں جو لکنت یا مشکل پیش آتی ہے اس کو کھول دیں تاکہ میں ان کو اپنی بات کو ٹھیک طریقے سے سمجھوں اور ایک دعا یہ ہے کہ وہ اشرق حفیع امری حضرت نے حضرت ہارون کو اپنا وزیر بنانا چاہا تو یہ اس کے لیے اللہ سے دعا تھی اور پانچ رکو پانچ دعا یہ تھی کہ اللہ یہ سب کچھ میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کی تسبیح کریں زیادہ سے زیادہ آپ کا ذکر کریں تبارک و کے احساس ہے پانا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب صدری اے میرے رب میرے سینوں کو میرے لیے کھول دے اس نے ایسے وفد عطا فرما دے جو علوم نبوت کا متحمل ہو سکے اور دعوت ایمان لوگوں تک پہنچانے میں جو ان کی طرف سے سخت نا پسندیدگہ جملوں کا اور ناپسندیدہ طرز عمل اور کا سامنا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو برداشت کرنے کا تم مجھے میرے سینے کے اندر وفدا فرما دے وہ یا صرف اور آسان کر میرے لیے میرے اس کام کو یعنی ایسے سامان فراہم کر دیں کہ یہ عظیم و شان کام آسان ہو جائے وحل مل لسانی اور کھول دے گا میرے زبان سے تاکہ لوگوں کو میں اپنی بات کو سمجھا سکوں یا فقح قولی تاکہ اس کو میرے بات سمجھ میں آئے اس بندش کا واقعہ جس کے لیے ہر علیہ سلات وسلام دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے لیے میرے زبان کے گرہی کو کول دے اس بندش کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت تمساد علیہ و سلام دودھ پینے کے زمانے میں تو اپنے والدہی کے پاس رہے اور دربار فرعون سے ان کو دودھ پا دلانے کا وظیفہ ملتا رہا جب دودھ چھوڑایا گیا تو فرعون اور اس کی بیوی آسیہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا دیا تھا اس لیے وادہ سے واپس لے کر اپنے یہاں پاننے لگے اسی عرصے میں ایک روز حضرت مسالت و سلام نے فرعع کے داڑھی پکڑ لی اور اس کے منہ پر ایک زوردار تماشا رسید کیا اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک شیڑھی ہاتھ میں تھی جس سے کھیل رہے تھے وہ فرعون کے سر پہ مار دی فرعون کو وسایا اور اس کے قتل کا ارادہ کر لیا تو بیوی آسیہ نے کہا کہ جناب آپ بچے کے بات پر اس طرح کے خیال کرتے ہیں جس کو کسی چیز کی عقل نہیں اور اگر آپ چاہیں تو تجربہ کر لیں کہ اس کو کسی بلے بھرے کا امتیاز ہی نہیں ہے فرمون کو تجربہ کرانے کے لیے ایک کشت میں ایک پلیٹ میں آگ کے انگارے اور دوسری میں جواہرات لا کر کے علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے خیال یہ تھا کہ بچہ ہے اور یہ بچوں کی عادت کے مطابق آگ کے انگارے کو روشن خوبصورت سمجھ کر کے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے گا جواہرات کی رونق بچوں کی نظر میں ایسے نہیں ہوتی کہ اس کے طرف توجہ دی جائے اس سے فرعون کو تجربہ ہو جائے گا کہ اس نے جو کچھ کیا یعنی حضرت حرجموسا نے وہ بچپن کی نادانی سے کیا مگر یہاں تو کہ عام بچہ نہیں تھا اللہ تبارک و دادا نے کا ہونے والا رسول تھا جن کی فطرت اور پیدائش ہی غیر معمولی ہوتی ہے موسعیہ سلاۃ والسلام نے آگ کے بجائے جواہرات پر ہاتھ ڈالنا چاہا مگر جبری علیہ السلام نے آ کر ان کا ہاتھ آگ کے تش میں ڈال دیا اور انہوں نے آگ کا انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا جس سے ان کے زبان جل کی زبان جھل گئی اور فرعون کو یقین ہو گیا کہ موسعیہ سلاۃ والسلام کا یہ عمل کسی شرارت سے نہیں بچپن کے بے خبری کے سبب سے تھا اسی واقعہ سے علیہ السلام کے زبان میں یہ کے رغمت پیدا ہو گئی جس کو قرآن میں رخدہ کہا گیا ہے اور اسی کو کھولنے کے لیے حضرت علیہ سلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی یہ حادث یہ ہے تفسیر مظہری اور تفسیر قرطبی وغیرہ میں اس لیے کہ حضرت جبری سلط وسلام اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو پسنگارے والے تشمے پلیٹ میں نہ ڈالتے اور وہ جواہرات کو اٹھا لیتا تو پھر پہلے سے خطرناک تھا اور بے اولاد شخص تھا جو شخص بے اولاد ہے وہ ویسے بھی ذرا زیادہ ذہنی طور پہ محدود سوچ رکھتا ہے بچوں کے متعلق اور دوسری بات یہ کہ اس جو بھی خواب بھی دیکھا تھا کہ بنی سعید کے ایک بچے کے ہاتھ سے میرے حکومت جائے گی تو اس کو یہ خدشہ بھی لائق تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ وہی ہو اسی لیے وہ اپنے بارے ہمیشہ فکر مند رہتا تھا تو اگر حضرت موسیٰ علیہ سرم جواہرات کو اٹھا لیتا تو نے پھر اس کو شہید کر دینا تھا اور اس کے ساتھ نہ پسندیدہ طرز عمل کا مظاہرہ کرنا تھا وجا علی من اہلی اور دے مجھ کو ایک کام بٹانے والا میرے گھر کا ہارون ہارون جو میرا بھائی ہے اسد بھی ازری کہ اس سے مضبوط ہو میرے کمر یعنی جس سے میرے دست و بازو مضبوط ہو جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون سلات کے لیے دعا کرتے ہیں اس کو میرے ساتھ میرے اس کام میں بڑا ذمہ دار بنا دیں وزیر حکومت کے اس شخص کو کہا جاتا ہے جو عمر حکومت میں انتہائی اہم ذمہ داریاں سرمجان دینے والا ایک انتہائی ذمہ دار شخص ہو اور جس کی ذمہ داریاں عوام کے لیے بڑی اہم ہو اگر وہ ذمہ داریاں ادا نہ کرے تو اس سے عمومی افراد کو تکلیف پہنچے ہر تہار سلاۃ و السلام کے لیے ہر علیہ السلام دعا کی جو ان کی بھائی تھے اب یہ ہے کہ کیا اپنے بھائی کو کسی اہم منصب کے لیے منتخب کیا جا سکتا ہے جس کہ حضرت مسا علیہ السلام نے دعا کی تو یقیناً وہ کرام نے اس مسئلے کا وضاحت کی ہے کہ اگر انسان کے خاندان کا فرد ہی اتنا اہم ہو کہ وہ عموری ذمہ داریوں کو دوسرے عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ایمانداری جانتداری اور اخلاق کے ساتھ ادا کریں گے تو ان کے سفارش کرنے میں کوئی گناہ نہیں جبکہ ان کے سفارش سے ان کے اس عزیز کے اس پوسٹ پہ آ جانے کی وجہ سے کسی دوسرے حقدار کا حق نہ مارا جاتا ہو اور محض اقراب پروری مقصد نہ ہو اگر اس طرح کا کام کیا گیا تو یقیناً یہ بڑی وبال اور انتہائی ناپسندیدہ ترین بات ہے وہ آشرق خوفی عمری اور شریک کے جی اس کو میرے اس کام میں کئی نسبیہ حق کثیرن تاکہ ہم تصویر بیان کرے تیرے کثرت کے ساتھ ان مذکورہ کا اور یاد کرے ہم تجھ کو بہت زیادہ تو ہے ہم کو خوب دیکھنے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارم علیہ السلام کے لیے جو دعا کی وہ دنیاوی, کی دنیاوی وزارت جیسے کاموں کے لیے نہیں تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بات کو زیادہ مضبوط مستحکم اور قوت کے ساتھ اور زیادہ فصاحت اور بلاغت اور دلائن کی مضبوطی کے ساتھ صحیح مخالف تک پہنچانا تھا اللہ تبارک قال اللہ نے فرمایا قد اوتی موسیٰ اے موسا ملا تجھ کو تیرا سوال یعنی جو کچھ تو نے مانگا وہ کچھ ہم نے تمہیں عطا کر دیا من کا مرتن اخرا اور ایک احسان کیا تھا ہم نے تجھ پر ایک بار اور بھی یعنی اللہ تبارہ کو طرح فرماتے ہیں کہ آپ نے ہم سے یہاں کوئی تھور پہ ہارون مانگا ہم نے تجھے وہ نبی بنا کر کے دے دیا لیکن یہ کوئی پہلا احسان نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ احسانات کی ہے اور ان احسانات میں یہ بھی ہے اس اوہائنا علا امی کا مایوخہ جب حق حکم بیجا ہم نے تیرے والدہ کی طرف جو کچھ آپ کو سنایا جاتا ہے اور وہ بات چیت بابو تھی کہ ڈال دے اس کو صندوق میں, میں پھر اس کو ڈال دے دریا میں فل ورق ہل یم و بے ساحنے پھر دریا اس کو لے ڈالے کنارے پر یا خوش ہو ادو بلی و ادوب اللہ ہو کہ اس کو ڈالے وہ جو دشمن ہے میرا اور اس کا وہ القعی تو علیہ محبت منی اور یہ کہ میں نے ڈاکی تجھ پر محبت اپنے طرف سے علا عینی اور تاکہ پرورش پائے تو میرے آنکھوں کے سامنے فرحون نے اپنے دور میں خواب دیکھا کہ بھئی میرے یہ جو حکومت ہے یہ ایک اسرائیلی نوجوان کے ہاتھوں سے ختم ہو جائے گی تو اس نے حکم دیا کہ بھئی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اب اتفاقا اسی سال حضرت مصعل علیہ و سلام پیدا ہوئے جیسے پیدا ہوئے تو آپ کے والدہ کے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ, بجائے اس کے کہ فرعون کے سپاہی اس کو پکڑ کر کے میرے سامنے شہید کر دیں کیوں نہ اس کو اپنے ہاتھوں سے اپنے خیال کے مطابق ایک محفوظ سندوشی میں رکھ دوں اور پھر اس کو پانی کے حوالے کر دوں تاکہ کم از کم میرے آنکھوں کے سامنے اس کا خون تو نہ ہو یہ اللہ نے ان کے ذہن میں ڈال دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق صندوق میں ڈال دیا اور اس کو دریا میں ڈال دیا اور ساتھ ہی ان کے بہن سے کہا کہ بھئی یہ جو دریا میں میں نے ڈال دیا ہے صندوق جس میں حضرت موسا ہے ذرا کنارے کنارے ساتھ ساتھ چلتے رہنا کہ یہ صندوق کہاں جا رہی ہے کیونکہ محبت تھی حالانکہ وہ کب تک ساتھ چلتی ظاہر بات ہے کہ ایک حد تک ساتھ جاتی اور پھر ظاہر بات ہے کہ وہ تغیانیوں کے کے آ کر کے چلے جاتے لیکن کیونکہ اپنے نفس کو مطمئن کرنا مخصوص تھا تسلی دینی تھی محبت بھی تھا اس لیے ساتھ ساتھ وہ چلتے رہی اور دوسری بات یہ کہ حضرت موسلا سلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا خاصیت عطا فرمایا کہ جو بھی دیکھتا آپ کے ساتھ محبت کرنا, کرنے رکھ جاتا اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ پر اپنے طرف سے محبت ڈال دی اس دمشی کا جب چلنے لگی تیرے بہن فتح اور کہنے لگی حل عدال کیا میں بتاؤں تم کو آنا ایسا کرانا میں یق وہ جو اس کو پالے فرجا کا, کا پھر ہم نے آپ کو لٹا دیا آپ کے, کے والدہ کے طرف کئی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ گائے پورا قصہ اس کا یہ ہے کہ وہ دریا کے کنارے کنارے اپنے آپ کو اس سے ایک انجان بن کر کے اس کی طرف دیکھتے رہی اور وہ سندور جو تا وہ نہر کے اندر چلتی رہی اب آگے جا کر کے فرون کا ایک محل تھا جو اس نے اس دریا کے کنارے بنایا تھا اور اس اس دلگیاں کی کر دل کیا کرتا تھا اپنے سارے خوشی کے گڑیا وہاں گزارتا تھا اب اتفاق کی باقی تھی کہ انہی دنوں میں فرعون اپنے بی, بی کے ساتھ جن کا نام آسیہ ہے وہ یہاں سے آئی تھی اور, اور اسی وقت اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے پاس سے نکالے جانے والے نہر میں کھیل کود میں مصروف تھے حضرت مسالۂ علیہ تو سلام سدوخی میں ادھر سے سمندر کے اندر آتے آتے اس نہر کی طرف چل پڑے جب اس طرف چل پڑے اس نہر نے اس کی وہ سندوک جی اس طرف اس راستے میں ڈال دی تو فرو کی بیوی نے اپنے لوگوں سے کہا کہ بھئی پکڑو دیکھو کیا ہے تو جب وہاں کے سپاہیوں نے وہاں قریب جا کر کے اسے ایک طرف کر دیا تو کہا جی کہ یہ تو ایک سندوخی ہی ہے اس کو کھولا تو اس کے اندر ایک بچہ جب وہ بچہ فرعون کی بیوی کے پاس لایا گیا اور اس نے دیکھتے دی ہی اس کو فرعون سے کہا کہ فرعون کیا ہی خوشی کی بات ہے یہ تو بڑا خوبصورت اور پیارا بچہ ہے اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے یا اس سے ہم اس کو جوان کر کے کچھ اور اپنے فائدے کے کام لے سکیں گے اس لیے کہ یہ بے اور مددگار بچہ ہے جب اس کا کوئی نہیں ہے تو ہم ہے نا اس کے سب کچھ اس لیے کہ فرعون کے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا فرعون کی بیوی نے خیر مسالۂ سلاۃ السلام کو اٹھا کر کے اپنے گھر میں لے گئی اور ان کے لیے دودھ کا بندوبست کیا جس دایا کو بلاتے حضرت مصع علیہ سلام کو دودھ پلانے کے غرض تو حضرت مسعل سلاۃ والسلام اس کی دودھ پینے سے منہ مو موڑ لیتے اب انجان بن کر حضرت مسالیہ سلاۃ وسلام کے بہن بھی اس گھر میں داخل ہوئی تو ان لوگوں کی بے قراری جب انہوں نے کی حضرت مسالیہ سلاۃ والسلام کے لیے دائی کے تلاش کے بارے تو اس نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک گھر ہے ایک گھرانہ ہے اور اس گرانے کے افراد ایسے ہیں کہ اگر ان کو بلایا جائے تو وہ اس بچے کے بڑے خیخواہی کے ساتھ کفالت کریں گے اور امید ہے کہ یہ بچہ اس گھر کے خاتون کا دودھ بھی ٹھیک طریقے سے پی لے گا لیکن یہ نہیں بتایا کہ میرا بھائی اور بہت کے والدہ ہے اب اللہ تبارک و تعالی بندوبست کرنا چاہتا ہے تو فرعون کے گھر کے افراد نے کہا کہ بھئی جلدی اس کو بلایا جائے چنانچہ ان کو بلایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی والدہ نے گود میں ڈالا اور موسا علیہ السلام میں فوری طور پہ دودھ پینا شروع کر دیا اب اللہ نے بندوبست ایسا کیا کہ موسع علیہ السلام پل رہا ہے پھر کے گھر میں اپنی والدہ کے دودھ سے فرعون اون ان کی وادہ کو دودھ پلانے کا باقاعدہ اجرت دے رہا ہے اور باقاعدہ احترام اور عزت کی جگہ انہوں نے ان کو دی ہے اور کھانے پینے کے جو خواہ جاتے ہیں وہ سرکاری طور پہ ان کے لیے مقرر کر دیے گئے تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو آپ کے والدہ نے آپ کو جس کے خوف کی وجہ سے دریائے بدر کر دیا تھا ہم نے آپ پہ احسان کیا کہ ہم نے آپ کے گھر میں صرف آپ کو پالا نہیں بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے والدہ کے لیے بھی پرورش کا بندوبست کر دیا تاکہ آپ کی والدہ کو غم بھی نہ ہو آپ کی جدائی کا اور معاش کا بھی ان کو فکر دامنگ نہ رہے اور تیسری بات اللہ کے ارشاد ہے وہ قتل اور نجات دی اس پریشانی سے وہ فتن اور ہم نے جانچا تجھے ایک اور طرح جانچنا اس کی پوری تفسیر واقعہ انشاءاللہ سورہ سرخ قصص میں آئے گا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جوان ہونے کے بعد حضرت موسیط وسلام کے ہاتھ سے ایک فرتی مارا گیا تھا موسی علیہ در سے کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں اور آخرت میں بھی ماخوذ ہوگا یہ ان کو بڑا فکر آمنگ ہو گئی تو اللہ نے دونوں قسم کے پریشانیوں سے ان کو لاتا عطا فرمائے اخروی پریشانی سے تو اس طرح کے تو کی توفیق بخشی جو قبول ہو گئی اور دنیا پریشانی سے اس طرح کے علیہ السلام کو مصر سے نکال کر مدین پہنچایا یہاں ہر شعب الصلاۃ السلام کے صاحب زادی سے ان کا نکاح ہوا اور پورا قسطہ انشاءاللہ شاء اللہ جلد آگے آئے گا اور وہاں پہ اس طرح سے حضرت جی علیہ سلاۃ السلام کو امن اور سکون کا چکانہ مل سکا تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہمارے احسانات میں سے ہیں کہ ہم نے آپ پر یہ احسان کیا فلدستی اہل مدینہ پھر آپ مدین والوں میں سیننا کئی سال تک آیا تو تقدیر سے کے اور بنایا منی تجھ کو نے اپنی لیے یعنی اپنی وقت اور اشارت کے لیے تیار کر کے اپنے حواص اور مقربی میں داخل کیا ہے اور جس طرح خود کیا آ پر پرورش کرائی اللہ کا ارشاد ہے اظہب انت و ہوگا اب جائیے اور تم اور تمہارے بھائی بے بےآیاتی میرے نشانے لے کر اللہ تنیا کی ذکری اور سستی نہ کرو میرے یاد میں یعنی جس کام کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے اور جس کام کے لیے تمہیں بنایا ہے میں نے وقت آگیا ہے کہ اپنی بھائی ہارون کے ساتھ مل کر اس کے لیے نکل کرے ہو اور جو دلال موجودہ تم کو دی گئے ہیں ضرورت کے وقت ظاہر کرو مصالح صلاح وسلام دشتر دعا کرتے وقت یہ کہہ چکے تھے کہ کئی نصب حق کثیروں و نسقوں کا یہاں اللہ اسی بات کا اعادہ فرماتے کہ وہ اللہ تن یا ذکری میرے یاد میں سستی نہ کرو یعنی اللہ کے نام کی تبلیغ میں پوری مستعدی دکھلاؤ اور تمام احوال اور اوقات میں عموماً اور دعوت و تبلیغ کی وقت خصوصاً اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو کہ الحل اللہ کے لیے کامیابی کا بڑا ذریعہ اور دشمن کے مقابلے میں بہترین ہتھیاری ہی ہے حدیث میں ہے حضور سے ز... اشار ہے کہ آپ مجھے یاد رکھیں اور سستی نہ کیجیے بے شک اس نے سر اٹھا رکھا ہے سو کہو ان سے نرم بات لَا أَلَّهُ يَتَذَكَّرَ وَأَوْ يَخْشَى شاید کہ وہ بات کو سمجھ لے یا پھر در جائے یعنی برے اعمال کے انجام بس سے در جائے اس لیے کسی بھی کافر اور ظالم سے بات ایسے انداز میں کنے چاہیے کہ جس سے وہ سمجھ سکے اور دلائل کے زیورات سے ہمیشہ دعوت کی بات مزین ہونے چاہیے اللہ تبارک و تعالی کا ہے دونوں کہنے یعنی حضرت موسا اور حضرت ہارون دونوں کہنے لگے, یعنی دونوں کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب اننا نخافو بانا ہمیں ڈر ہے کہ وہ کہیں ہم پہ زیادتی نہ کر جائے یا کہیں جوش میں آ کر کہ وہ ہنس سے تجاوز نہ کر دیں یعنی اس کے ڈرنے کی امید تو بات کی ہوگی فلحال اپنے بے سر و سامانی اور اس کے جان جلال پر نظر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہیں وہ ہماری بات سننے کے لیے آمادہ بھی ہو گئے یا نہیں ممکن ہے ہماری بات سن بات سننے سے پہلے ہی وہ ببت پڑے اور یا سننے کے بعد غصے میں بفر جائے اور تیرے شان میں زیادہ گستاخی کرنے لگے یا ہم پر دس درازی کرے جس سے اصل مقصد ہو جائے تو اللہ تبارک اللہ نے فرمائے دونوں نہ ڈرو ان محکمہ بے شک میں ہوں تمہارے ساتھ اصنا سن رہا ہوں و ارا دیکھ رہا ہوں ہو، سو جاؤ اس کے پاس فکولہ پس کہ بے شک ہم بیجے ہوئے رب کے مانا بنی سعید سو بیچ ہمارے ساتھ بنی سعید کو ونا تو اور مت ستا ان کو اس نے تین چیزوں کی طرف دعوت دی تھی فرون کا اور سب مخلوقات کا کوئی رب ہے جو رسول بیچتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم دونوں کو اس کے رسول ہیں لہذا ہمارے اطاعت اور رب کی عبادت کرنے چاہیے گویا اس جملے میں اصل ایمان کی دعوت دی جی گئی اسی بات کو نازعات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح کا فرمایا ہے فقل حل کا علا ام تذکا وہ اہدیہ کا ربے کا فتح میں چلا گا تیسری چیز یہ ہے کہ جس کی اس وقت خاص ضرورت تھی یعنی بنی اسرائیل کو پھر اولوں ذلت غلامی سے آزادی دلانا تو اللہ تبارک و وطالعہ کا احساس ہے کہ آپ ان کو بتاؤ من ربک ہم لے کے آئے ہیں تیرے پاس نشانیاں تیرے غب کی تیر کیول منتال خدا اور سلامتی ہو اس کے جو مان لے راہ کی بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی اپنے خطوط بیچے مختلف بادشاہوں کے نام جن میں سے کچھ غیر مسلم تھے تو آپ ان کے آخر میں یہی بات کہا کرتے تھے لکھتے تھے وہ سلام و علاب الخا کہ سلامتی ہو اس کی جو مان لے ہدایت کی بات بے شک ہم کو وہی کی گئی ہے ان الزاب امن کا ضب ہے کہ اللہ کا عذاب اس پر ہے جو جٹ لائے اور منہ پھیر لے اعلیٰ اب یہ دونوں حراہ چلے گئے مثر پہنچ گیا فرعون کے دربار میں اور ان کے سامنے اللہ کی یہ بات رکھ لی تو قال فرعون کہنے لگا ہمار ربو کو میں یا موسا پھر کون ہے تم دونوں کا رب ہے موسا اس لیے کہ فرعون تو اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا قال حضرت موس نے پر میں رب الب آتا کل شہ ان خلق ہوں ہمارا ربو ہے جس نے دی ہر چیز کو اس کی سورج سمنا پھر اس کو ہدایت کی تو کال فرحون بکے گا، فما پھر کیا خیال ہے تمہارا گزشتہ جماعتوں کے بارے میں یعنی ہمارے اور تمہارے قوموں کے جو بڑے لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے یعنی فرعون نے ایک سیاسی باریک طریقے سے حضرت مثال علیہ و السلام کے خلاف قوم کو کرنا چاہا یہ فرعون جو مجھے غلط کہتا ہے یہ مسا علیہ السلام جو مجھے غلط کہتا ہے اور اس وقت میرے سارے پیروکاروں کو وہ ٹھیک غلط اور اپنے بتائے ہوئے باتوں کو اللہ کا دین کہتا ہے اور میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتا اور کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے آباؤ اجداد ہو گزرے ہیں کیا وہ کفار اور گمراہ اور جہنمی ہو گزرے ہیں تو میں مسا سے یہی بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسا پر یہ بتاؤ کہ ہمارے گزشتہ فوس شدہ جماعتوں کا کیا خیال ہے یا تمہارا حسن کے بارے میں کیا رہے لیکن اللہ نے فرمایا پوری طور پر موسیٰ و کی طرف ولا کیونکہ نہ میرا رب بھول سکتا ہے اور نہ میرا رب غلطی کر سکتا ہے لہٰذا وہ جو اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں وہ جانے اور اللہ جانے اگر خدا تعالی کی وجود پر ایسے روشن دلیل قائم ہو چکی ہے اور جس چیز کی طرف تم بلائے تم بلائے بلاتے ہو وہ حق ہے تو گزشتہ اقوام کے متعلق کچھ بیان کرو نے یہ کہنا چاہا ساتھ ہی حضرت موسل سلاط وسلام کو اللہ نے بتایا کہ یہ بات بھی ان کے سامنے کھول کے رکھتے کہ میں رب وہ ہے اللہ جب وہ یادہ مہدا جس نے بنایا ہے زمین تمہارے لیے بچونے کی طرح یعنی وہ سلح کلکو بلند اور اسی نے چلائی تمہارے لیے اور پانی یعنی آسمان کے طرف سے فخر جنابی بس ہم نے نکالا اس پانی کے ذریعے اب طرح طرح کے من نبات چھتا سبزیوں میں سے یا کے اقسام میں سے لو کہا وہ رہو اپنے کو اپنے کو بے شک ان چیزوں میں بھی عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے اللہ کی وحدانیت کے بڑے بڑی نشانیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سمجھانے کے لیے اپنے اس کائنات میں اپنے قدرت کے ایسے ظاہر اور ایسے عام فہم اور عام سمجھ میں آنے والے نشانیاں رکھی ہے کہ جس پہ ایک معمولی اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننے یا زندگی کے مقصد کے طلبگار معمولی سے سوچ اور بچار سے اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے کہ یقیناً اس کائنات کا کوئی خالق ہے یقیناً اس کائنات کا کوئی نظام چلانے والا ہے اور وہی خدا ہے وہ آخر الدہ وانا الحمد للہ بسم اللہ الرحمن منها ومنها بارے کے یہ تیسری رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر پچپن سے لے کر آیت نمبر ستر تک کے آیاتوں سے مشتمل ہے اس رکو میں حضرت موسیٰ علیہ سلاط والسلام کے اس دعوت کا تذکرہ ہے جو انہوں نے فرعون کے سامنے پیش کی حضرت موسیٰ علیہ سلاط والسلام کی اس دعوت پر فرعون نے کس رد عمل کا اظہار کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس رقو میں وہ سب کچھ بیان فرمایا ہے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ سلاۃ والسلام اللہ کے حکم سے کوئی طور پر پیغام ملنے کے بعد سیدھا مثر آئے اور فرعون کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا تو جہاں فرعون پہ یہ واضح کیا گیا کہ بھائی اللہ وہ ساتھ ہے جہاں زمین اور آسمان پہاڑ اور تمام نباتات کا خالق اور مالک اور سب کچھ اسی کے طرف لوٹ کے جانے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے یہی بتایا کہ بھئی میں اسے اللہ کا پہجہ ہوا ہوں اور اسے اللہ نے انسان کے لئے یہ بھی تخبیر میں لکھا ہے کہ منہا خلقناکم اسی زمین سے اس نے تمہیں پیدا کیا ہے و فیہا نعیدکم اور اسی میں تم کو پہنچا دیا جائے گا و منہا مخرجکم طارتن اخرہ اور اسی سے قیامت کے دن تم سبوں کو دوبارہ نکال کر نکالا جائے گا اللہ تبارک وطالعہ شاد ہے نہ ہو اور ہم نے اپنے سب نشانیاں فقر زباں پھر اس نے جٹلایا وہ ابا اور وہ نہ مانا یعنی اس نے ماننے سے انکار کیا, کہنے لگا اتنا کیا تو آیا ہے لے تو خری تاکہ تو نکال دیں ہمیں من اربنا ہمارے ملک سے بے سہرے کا یہ موسا اپنے جادو سے ایم موسا یعنی فرعون نے یہ بات اپنے قوم قبت کو موسا علیہ و صدام کے طرف سے نفرت اور اشتعال دلانے کے لیے کہی یعنی محسد علیہ و سلام کے غرض یہ معلوم ہوتی ہے کہ جازو کے زور سے ہم کو نکال باہر کریں اور ساحرانہ ڈھونڈ بنا کر عوام کے جمیعت اپنے ساتھ کر لیں اور اس طرح خدیوں کے تمام املاک اور عملہ اور امون پر وہ قابض ہو جائیں تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی فرعون نے اپنی قوم کے لوگوں کو فلاں مِسِ سو ہم بھی لائیں گے میں ایسے ہی جادو فج ال کا سو مقرر کر دے تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ لا نخلو نہ خلاف نہ ہم کریں گے وہ لا انت اور نہ آپ مکان ایک صاف میدان کا یعنی تو اس ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے ماہر جادوگر موجود ہیں بہتر ہوگا کہ ایسے جگہ دونوں فریقوں کو دعوت دی جائے جہاں دونوں فریق آمنے سامنے بیٹھیں اور پھر آپ جس چیز کو اللہ کا پیغام اور موجودہ کہہ رہے ہیں ہم اس کا مقابلہ اس چیز سے سب لوگوں کے سامنے برسرے میدان کریں کہ جس سے لوگوں پر یہ واضح ہو کہ ہمارا جو رائے ہے آپ کے بارے میں وہ ظاہر ہونے کا جادوگر ہونے کا بوٹی ہے لیکن حضرت موسلا اللہ کے حکم سے جانتا تھا کہ فرحون یہ سب کچھ سوائے اپنے جم بھونجی بچانے اور مکر و فریب پر پردہ ڈالنے کے لیے اس کے سوا اس کا اور کچھ بھی اس کا مقصد نہیں ہے اس لیے حضرت موسلا نے کہا حضرت موسان فرمائے تمہارے ساتھ وعدہ ہے جشن کے دن کا ویو شارسوخا اور یہ کہ جمع ہوں گے لوگ دن کے وقت یعنی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ مقرر کیا کہ جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے علاقے میں موجود ہو اور دوسرا یہ کہ وقت بھی ایسا ہو کہ جس میں سارے کے سارے لوگ بیدار ہو تو اس لیے موسا علیہ السلام نے فرمایا کہ جشن کا دن اور جشن کے دن میں دوپہر کا وقت یہ میرے آپ کے ساتھ وعدہ ہے فتح ولہ پھر آؤ پھر الٹا پڑا چل پڑا پھر آؤ جمع اکیلے پھر اس نے جمع کی اپنے سارے داؤ سم مر افا پھر آیا یعنی یہ طے کر کے فرعون مجلس سے اٹھ گیا اور ساحروں کو جمع کرنے اور مہم کو کامیاب بنانے کے لیے ہر قسم کی تدبیریں اور داوگات کرنے لگا اور آخرکار مکمل تیاری کے بعد پوری طاقت کے ساتھ وقت معین پر میدان مقابلہ میں حاضر ہوا اور ان کے ساتھ فوج ایک فوج تھی جادوگروں کی جن کے ساتھ اس نے کامیابی کی صورت میں بڑے انعام اور احترام کے وعدے کیے تھے اللہ تبارک کے ہے فتح پھر الٹا پڑا چل پڑا فرعون یعنی چلا گیا فرعون اور اس نے اپنے تمام تاؤ پیچ اور تلبیری کھیلی سم آتا پھر آیا موسا کہا ان سے موسا نے وہی لوگ تمہاری بدبختی لاتفت اللہ پر جھوٹ نہ بولو ورنہ پھر وہ غارت کر دے گا تمہیں کسی آفت سے وقد خواب اور یقینا نقصان سے ہم نار ہوا وہ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا فتح پھر جھگڑے اپنے کام میں آپس میں وہ اثر اور پھر چھپ کر انہوں نے مشورہ کیا جب حضرت موسع علیہ و سلام کے اس بات کو انہوں نے مقابلے سے پہلے سنا جس میں علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ اللہ کے بندو اللہ کے مقابلے میں آنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے اور یقیناً کبھی کامیاب ہوں نہیں ہوا کہ جو اللہ کے ساتھ مقابلے کے لیے میدان میں آیا تو اب ان لوگوں میں آپس میں میں ڈوئیاں شروع ہو گئی کہ بھئی یہ بندہ جو کچھ کہہ رہا ہے کہیں وہ سچ نہ ہو کہا انہوں نے اب وہ سارے مشورہ کر کے انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ بات کہی انحضان بے شک یہ دونوں جادوگر ہیں یوری دانو یوری دانے چاہتے ہیں وہ نکال بہر کرے تمہارے مرک سے تمہیں اپنے جادو کے زور سے وہ یزہ بے طریقہ اور وہ موقوف کر دے تمہارے اچھے خاصے چاند چرن کو یعنی جو تمہارا دین اور جو تمہارے رسومات پہلے سے چلے آ رہے ہیں ان کو مٹا کر اپنا دین طور اور طریقے رائج کرنا چاہتے ہیں اور جادو کے فن سے جس سے ملک میں تم آباد ہو تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ جو قومیں یا جو افراد یا جو جماعتیں غلط نظریات رکھتے ہیں اور غلط نظریات کے راستے میں جب وہ حق اور سچ کو رکاوٹ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو پھر وہ اس کو بدنام کرنے کے لیے یہ طرح طرح کے پروگنڈے کرتے رہتے ہیں تو ان لوگوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اپنے اکرام اور انعام اور اپنے خود عزتوں کے راستے میں ان کو برکاوٹ جانا تو انہوں نے الزام لگا دیا حضرت علیہ السلام پہ کہ یہ جادو کے ذریعے تمہارے وہ پرانے پیارے سارے طریقے ختم کرنا چاہتے ہیں بلکہ تمہارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں فاج فا میں ہوں او قائدہ حکم سم مقرر کر لو اپنے تدبیر سم ماتھو صفا پھر آؤ قطار بند کر یعنی سارے مل کر پہلے آپس میں اپنا جو کچھ طریقہ کار اپنے میدان میں کرنا ہے اس کو پورے تدبیر کے ساتھ طے لو اور پھر ایک سف میں قطار کی صورت میں میدان میں آؤ یہ شروع کے طرف اعلان کیا گیا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ اور یقیناً جیت گیا آج جو موسی اب آگے میدان میں تو انہوں نے کہا موسی موسا امت الخیا یا تو, تو ڈال ان کون او القا یا ہم ہو پہلے ڈالنے <تصفيق> اسے؟ یعنی لوگوں کے سامنے جس چیز کو آپ موجودہ کہتے ہیں اس کا اظہار آپ پہلے کرنا چاہتے ہیں یا پھر ہم اس طرح کی چیز کا اظہار کریں کہ جس طرح کی چیز کا اظہار آپ کرنا چاہتے، کرتے رہتے ہیں قال حضرت مسالے بل القو بلکہ تم ڈال دو علیہ السلام نے نہایت بے پرواہی سے جواب دیا کہ تم پہلے اپنا حوصلہ نکال لو اور اپنے کرتب نکالو تاکہ باطل کے زور آزمائے کے بعد حق کا, حق کا غلبہ پوری طرح نمایاں ہو یہ پورا قصہ سرح آرام میں گزر چکا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے فیض پھر تبھی ان کے رسیاں وہ آسی یو اور ان کی لاٹیاں کہ خیال میں آئی ان کے من منصحر لوگوں کے جادو سے انہ سے گویا کہ وہ دوڑ رہی ہے انہیں یعنی ساحروں کی نظر بندی سے مثال صلاحت و سلام کو یوں محسوس ہونے لگا جسے گویا رسیاں اور ان لاٹیاں سانپوں کی طرح دوڑ رہی ہے اور حقیقت میں ایسا نہیں تھا اس لیے کہ جادو کے ذریعے چیز کے اصل حیرت کو نہیں بدلا جا سکتا بلکہ دیکھنے والوں کی نظر بندی کر کے ان کو ایسے مخصوص کرایا جاتا ہے جیسے کہ گویا اس چیز کا اثر بدل گیا فاؤ جسفی نفسی کی خیفت موسا پھر پانے لگا موس علیہ سلاۃ اپنے نفس میں اس سے ڈر موسلاسلام نے جادوگروں کا جب یہ سارا حالات اور کرتب دیکھا تو موسال سلاۃ والسلام خوف ہو گئے. اور وہ اس وجہ سے اپنے جان کے لیے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ کہیں یہ نادام لوگ اس دھوکے میں نہ پڑ جائیں اور یہ معجزے اور شہر میں فرق نہ کر سکنے وجہ سے ایسا نہ ہو کہ جو موجودہ اللہ کے حکم سے جس کو میں ظاہر کر رہا ہوں وہ لوگ اس کو بھی وہی مقام اور مرتبہ دینا شروع کر دیں کہ جو ان جادوگروں کے جادو کو دینا شروع کر دیں اس لیے کہ یہ بھی بے نی اسی طرح کی انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے تو اس بات سے موسلم صلاحت والس خوف زدہ ہوگے اللہ فرماتا ہے قلنا ہم نے کہا لا تخف نہیں انکا انت تو ہی رہے گا غالب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مثال صلاح کی طرف وحی کی اور ڈر کو اور یہ حکم دیا کہ آپ اپنے دل سے ڈر کو نکال دو اس قسم کے وسع سے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو غالب اور سر بلند رکھنے والا ہے وہ اللہ معافی یہ نکل اور آپ ڈھالیے جو کچھ تیرے دائیں ہاتھ میں ہیں تلقف نکل جائے گی جو کچھ انہوں نے بنایا یعنی اپنے لاٹھی پہ ڈال دو جو ان کے بنائے ہوئے جو اور سوانگ ہے ان کو ایک لکمہ بنا کر کے وہ نکل لے گا سنا کا ساحر بے شک ان کا بنایا ہوا تو فریب ہے جادوگروں کا ولا یوفل و حیث و اور کامیاب نہیں ہوتے جادوگر جہاں بھی ہو انجام کے لحاظ سے جادوگر جو کچھ کرتے ہیں وہ چونکہ فریب ہے اور فریب کاری ہمیشہ کے لیے کسی کے ساتھ نہیں کی جاتی اور نہ فریب کار اور نہ فریب کار کی فریب کاری ہمیشہ کامیابی سے اور ہمکنات ہو سکتی ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جادو کے علم کو انتہائی ناپسند کیا ہے اور احادیث میں جادو کرنے والے کو انتہائی ناپسند کیا گیا ہے اور اس کو گناہ کبیرم مشمار کیا گیا ہے اس لیے کہ جادو ایک ایسا علم ہے علم یقیناً لیکن ایک ایسا علم ہے کہ جس کا مجموعہ فریب کاری کا نام ہے کسی کو دھوکہ دینے میں مبتلا کرنے کا نام ہے اور اسی کو جادو کہا جاتا ہے جادو ایک ایسا علم ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد کسی کو اس کے ذریعے فائدہ نہیں پہنچا جا سکتا اس لیے جادو کے علم کو ایک اللہ یعنی علم کہا گیا ہے اور جادو کا کسی کے اوپر کرنا یہ گناہ کبیرہ میں سے شمار ہوتا ہے جو لوگ جادو کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں وہ انتہائی ناپسندیدہ ترین لوگ ہیں پھر گر پڑے وہ جادوگر چیزیں لگے کہ ہم اب رب و کہ ہم ایمان لائے رب اور رب ہارون پر قالا فرعون کہنے لگا جو خود وہاں موجود تھا آمنتم تم لہو قبل ان آزم لگوں تم نے اس کو مان لیا پہلے اس سے کہ میں تمہیں اس بات کا اجازت دیتا بے شک یہ تمہارے وہ بڑے ہیں جس نے تم کو جادو سکھایا فرعون نے جب یہ دیکھا کہ بھائی میرے لائے ہوئے تیار کیے ہوئے لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جب وہ لوگ ایمان لے آئیں گے تو جمع شوتا مجمع تو سارا ایمان کی طرف محل ہو جائے گا اس لیے فرعون نے فوری طور پہ اپنا جو سیاسی فیفرا تھا وہ تبدیل کر دیا اور دھوکہ دینے کے لیے اس نے الٹا ان اپنے جادوگروں پہ الزام لگا دیا کہ بھائی یہ اصل میں تمہارا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے اور تم سب نے مل کر کے یہ کوشش کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں سے ہم لوگوں کو ملک بدر کر دوں لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے حالانکہ یہ بند فرعون کے تھے تیار اس نے کیے تھے بنایا اس نے تھا انعام اس نے مقرر کیے تھے ان کے لیے اور اب جب وہ ناکام ہو گئے اور وہ ایمان لے آئے سچ کو دے کر تو فرعون نے انہی پر الزام لگا دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کی اس مکر اور فریب کو یہاں بیان کیا ہے کہ فرعون نے کہا ان کبیر بے شک یہ ہے تمہارے وہ بڑے اللہ جس نے تمہیں جادو سے کہا فلاں انکم سو اب میں کٹواؤں گا تمہارے ہاتھ وہ ارج اور تمہارے پاؤں میں خلاف دوسری طرف سے یعنی ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا میں, میں جلد تم, تم جان لوگے اَيُّنَا أَشَدُ عَزَابًاً کہ کس کا آزاد سخت ہے وہ ابقا اور کس کا آزاد دائمی ہے یعنی تم ایمان لگ کر سمجھتے ہو کہ ہم ہی بچ گئے ہیں اور دوسرے لوگ یعنی شرعون اور اس کے ساتھ ہی سب ابدی میں بتلا رہیں گے سو ابھی تمہیں معلوم ہوا چاہتا ہے کہ کس کا عذاب زیادہ سخت اور کس کا عذاب دیر پا اور دیر تک لینے والا ہے اور کہا ان لوگوں نے جو ایمان لے آئے تھے لنو سیرا کا انا، ہم ہر گز تجھے فوقیت نہیں دیں گے اس پر کہ جو سچ ہم تک پہنچا من البیناتی دلائن میں سے لذی فتحانہ اور وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا ہے یعنی ہم اس ذات پر تیرے ناپاک وجود کو خدا ہرگز تسلیم نہیں کریں گے فقض ما سو کر گزر جو تو کر گزر سکتا ہے یعنی ایسے صاف دلائل کو تیرے خاطر میں تیرے خاطر ہم نہیں جوڑ سکتے اور اپنے خالق سے حقیقی خوش نوتی کو تمہارے دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر ہم اس کا کوئی پرواہ نہیں کرتے اب جو تو کر سکتا ہے وہ کر گزر بڑا زور دار ذات صرف اسی کی ہے کہ جو سب کا خالق اور مالک ہے اور جہاں تک تیرے سزا کا تعلق ہے تو انما تقز حاضر حیات دنیا بے شک تو فیصلہ کرے گا اس دنیا زندگی کا فیصلہ کرنا انا امنا بے حد بے شک ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب کے اوپر لیا پھر تاکہ وہ ہم کو بخشے خطایا نہ ہمارے گناہ وما علیہ من اور جو تون زبردستی کروایا ہم سے جادو خیر و ابغا اور اللہ بہتر ہے اور وہ سدا باقی رہنے والا ہے یعنی جو انعام اور اکرام تو ہم کو دیتا اس سے کہیں بہتر اور پائیدار اجر اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو, کو عطا فرمائے گا تو اللہ تبارک و تعالی کا شاد ہے رب ہُجرمن بے شک جو آئے اپنے رب کے پاس مجرم بن کر لہو لَهُ را جنم سو اس کے لئے دو کا آگ ہے لا یم تو فیحا و جس نے وہ نہ مرے گا اور نہ جئے گا یعنی انسان کو چاہیے کہ اول آخرت کی فکر کرے لوگوں کا مکی بن کر خدا کا مجرم نہ بنے اس کے مجرم کا ٹکانا بہت برا ہے جس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں دنیا کی تکلیفیں کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو موت آ کر سب کو ختم کر دیتی ہے لیکن کافر کو دو زخ میں موت بھی نہیں آئے گی جو تکالیف کا خاتمہ کر دیں اور جینا بھی جینے کے طرح نہ ہوگا زندگی ایسے ہوگی کہ موت کو ہزار درجہ اس پر ترجیح دے گا لیکن موت اسے کبھی بھی نہیں آئے گا تو اللہ تبارک بتالیٰ کہ ان نیک بندوں نے کہا وہ میں یہ عتی اور جو کہ آئے اس کے پاس مومن بن کر بد عاملہ سودہت یقیناً جس جو نیک عمل کر گیا ہوں ایک الحمد روجہ تو تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بہت بلند درجے ہیں یعنی جو پاک ہوا گندی خیالات فاسد عقائد اور رضی اخلاق اور برے اعمار سے تو اللہ تبارک بتالا کہ ہاں اس کے لیے بلند درجے ہیں جنات و جنت کی صورت میں رہنے کے لیے تجربہ جس کے نیچے نہریں بے رہی ہوں گی یعنی ایک ایسے زمین ان کو رہنے کے لیے دیا جائے گا کہ جو زمین صدا بہار سرسبز و شاداب ہوگی خالدین فیحا کہ ہمیشہ رہیں گے اس میں وزار کے جزا منتظک اور یہی ہے بدلا اس کا کہ جس, جس نے اپنے آپ کو پاک کیا ناپاک نا نہ پاک عقائد سے نہ پاک سوچوں سے اور نہ پاک اعمال سے تو یقیناً یہ پاکیزگی ممکن ہے پیغمبروں کے تعلیمات پر اس لیے کہ پیغمبروں کے تعلیمات اللہ کے احکامات میں مبنی ہوتے ہیں اور جو پیغمبروں کے تعلیمات اور اللہ کے احکامات کے مقابل ہوتے ہیں یقیناً وہ اخلاق غزیلا ہوتے ہیں جو انسان کو بجائے جنتوں کے اسفل السافلین تک پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں وآخر دابانا أنجل الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطون الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي فضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى صلق رسل الطحاكية تركوها اور یہ رکو آیت نمبر ستہتر سے لے کر آیت نمبر نوے تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک و تعالی نے خیر موسلاۃ وسلام اور ان کی پیروکار بنی سرحلوں کے زندگیوں کے ایک دوسرے پہلو کا تذکرہ فرمایا ہے اور وہ تب سے شروع ہوا کہ جب نے میدان میں مقابلے میں کے میں شکست کھائی اور ساحرین جتنے بھی تھے وہ مشرب بھی ایمان با ایمان ہو گئے بن اسرائیل کا بلّہ بھاری ہونے لگا اور مسالیہ صلاحت نے سال ہر سال تک اللہ تبارک و تعالی کے احکامات بڑے وضاحت کے ساتھ پورے مضبوط دلائل کے ذریعے لوگوں کے سامنے بیان کر دی اور اس طرح سے اطمام حجت فرما لی اس پر بھی عم کو قبول کرنے اور بنی اسرائیل کو آزادی دینے پر امادہ نہ ہوا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات کے وقت آپ مصر سے ہجرت کر جائیں اس طرح بنی اسرائیل کی مظلومیت اور غلامی کا خاتمہ ہوا راستے میں ایک سمندر حائل ہوگا یعنی بحر کلزم لیکن تم جیسے عرد اعظم پیغمبر کے راستے میں سمندر کے موجے خائل نہیں ہونی چاہیے انہی کے اندر سے اپنے لیے خوش راستہ نکال لو جس سے گزرتے ہوئے نہ غرق ہونے کا اندیشہ کرو اور نہ اس کا اس بات کا کہ شاید تم نے دشمن پیچھے سے تعاقب کر کے کہ ہی تمہیں آپ لیں گے چنانچہ مرسل علیہ السلام نے اسی ہدایت کے موافق سمندر میں لاٹھی مار دی جس سے پانی پٹ کر راستہ نکلایا خدا نے حکم دیا کہ زمین کو اس کو یہ زمین فورا خوش کر دے چنانچہ آن فانن سمندر کے بیچ میں خشک راستہ تیار ہو گیا اس کے دونوں طرف پانی کے پہاڑ کڑے ہو گئے جیسے کہ بنی اسرائیل میں ہے فن فلقا فقانہ کل فرق یعنی بنی اسرائیل اس پر سے ایسے بے تکلف گزر گئے جسے پیچھے سے فرعون اپنے عظیم شان لشکر کو لئے تعکب کرتا چلا رہا تھا خشک راستے کو دیکھ کر وہ ادھر ہی گھس پڑا جس وقت بنی اسرائیل عبور کر گئے اور فرعون لشکر راستے کے بیچ و بیچ پہنچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ وہ ہر طرف سے چلنا شروع کریں چنانچہ سمندر کے چلنے سے اس نے اور اس کے کو اپنے میں لے لیا اور پھر کچھ نہ پوچھئے کہ فرعون پر پھر اس وقت جو تکلیف ہو گزری ہے اور جو اس کی چیخ اور پکار دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرانی مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے اور ہم نے حکم بیجا موسیٰ علیہ السلام کی طرف انصری بے یہ کہ آپ رات کو لینے کے لیے میرے بندوں کو لہم فی ڈال دیجئے ان کے لیے راستہ سمندر میں یا بسن سوکھا ہوا رات کہ خطرہ نہ ہو تمہیں پکڑنے کا ولا نقشہ اور نہ تقشہ اور نہ ڈر ڈوبنے کا فتبا ہوں پھر پیچھے فرعون و فرعون نے بجنودی ہی اپنے لشکر سے من ہوں میں پھر آ ان کو دریا کے پانی نے ماغشیہم جیسا کہ ان کو ڈامپا۔ یعنی ایسا ڈامپا کہ اس ڈانپنے کی وجہ سے ان میں سے ایک بھی نہ بچا وہ حضل فرآون قوم ہوں اور گمراہ کیا فرعون نے اپنے قوم کو وما ماہدا اور ان کو سیدھا راستہ نہیں سمجھایا اس لیے کہ فرعون اپنے قوم کو یہی باور کراتا رہا کہ میں سب سے بڑا طاقتور ہوں حالانکہ میرے طاقت کو معاف دے سکتا ہے قوم کو اسی غلط سیمی میں اس نے مبتلا رکھا اور اندھیرے میں رکھا اور اسی وجہ سے فرعون اس کے پیچھے پھیل پڑی لیکن فرعون کے قوم بھی مہذ آندی تھی دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ فرعون کی طرف سے اس کے قوم کو جو انعام ملا یقیناً وہ بڑا ناتمام تھا اور ایسا انعام تھا کہ جو ان کو دنیا میں بھی ناکامی سے ہمکنار اور آخرت میں بھی اللہ کے غضب کا مستحد بنا کیا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اب فرعون اپنے انجام کو پہنچ گیا اور جو اس کے دعوے تھے کہ میرے قوم تم میرے راستے پہ چلو میں تمہیں وہی راستہ بتاتا ہوں کہ جو سچا راستہ ہے جو بچاؤ کا راستہ ہے اللہ نے فرمایا کہ وہ بچاؤ کا نہیں بلکہ وہ گمراہی کا راستہ تھا اور جب تم قوم ہو یوم قیامت عورت سورہ کے نو رکو میں جو قیامت کے دن یہ اپنے قوم کے آگے آگے ہوگا اور جہنم میں ان کو ساتھ لے جا کر کے اندر ڈال دے گا اب بنی اسرائیل کو آزادی ملی اللہ تبارک و تعالی ان سے مخاطب ہے کہ اے اولاد قد من یقینا ہم نے تمہیں چھڑا لیا تمہارے دشمن سے اور ہم نے وعدہ کیا تمہارے ساتھ پوری جانب جانبر کے دائیں جانب علیکم وسلوا اور ہم نے اتارا تم پہ من اور سلوا اس کی تفصیل پہلے ہو گزری ہے ارو گاؤں میں یہ بات عمارت اپنا وہ صاف ستھری چیزیں جو ہم نے تمہیں بطور رضب کی دی ہے وہ عدالت خوفی اور اس میں زیادتی نہ کرو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نصیحت فرمائی کہ دیکھو ہم نے تم پر کیسے کیسے ان احسانات اور انعامات کی چاہیے کہ ان کا حق ادا کرو کیا یہ تھوڑی بات ہے کہ ایسے سخت جابر اور ظالم دشمن کے ہاتھوں سے ہم نے تم کو نجات دی اور اس کو کیسے عبرتناک عباد، طریقے سے ہم نے تمہارے آنکھوں کے سامنے ہلاک کیا تو اللہ تبارک و تعلق ہے وہ اللہ تفیح ہی اور ہمارے احکامات کی معاملے میں زیادتیوں سے کام نہ لو ورنہ غذبی یا تم پہ اترے گا میرا غصہ علیہ غذبی اور جس پر میرا غصہ اترے فقد ہوا بس یقیناً وہ پٹکایا گیا یعنی یقیناً وہ گمراہ ہوا جدید کرو گے تو اللہ کا عذب تم پہ نازل ہوگا اور ذلت اور عذاب کے تاریخ غاروں میں تمہیں پھٹکا دیا جائے گا وہ این رغفارن اور یقیناً میں بخشنے والا ہوں لمن اس کو تابہ جو روزو کرے وہ آمنا اور یقین کرے وہ آمرسہ لن اور نیک عمل کریں سم ددا اور پھر اسی سیری راستے پہ رہے یعنی مغذوبین کے مقابلے میں جو مخصورین ہے وہ, وہ ہے کہ جو اللہ کے طرف رجوع اللہ کے باتوں پر ایمان اور عمل صالح کرتے رہے اور اسی پر وہ تا موت قائم اور دائم رہے اللہ کا ارشاد ہے آج تک عام قومیں کا یا موسا اور کیوں جلدی کی تو نے اپنے قوم سے اے موسا حضرت موسات و سے جب قوم نے یہ مطالبہ کیا کہ موسا اللہ نے ہمیں ہمارے ایک طاقتور دشمن سے آپ کے ذریعے سے نجات عطا فرمائی اب اس اللہ کے واضح احکامات اگر ہمیں مل جائیں کہ جس میں وہ امور ہو وضاحت کے ساتھ کہ جن کے کرنے سے ہمارے اللہ تبارک و راضی ہو اور وہ امور بھی واضح ہوں کہ جن کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تاکہ ہم اس سے بچے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسا آپ خوی خوی کی دائیں جانب آ جائیں ہم آپ کے ذریعے آپ کے قوم کو ایک ایسے دستاویز یعنی کتاب دے دیں گے اب حضرت مسعلیہ سلاۃ والسلام آگے آگے چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیق و سلام سے فرمائے وما قومی کا یا موسا اے تو نے اپنے قوم سے آگے جلدی کیوں کی تو نے فرمایا ہم اثر اے میرے, رب وہ یہ میرے پیچھے آ رہے ہیں وآجل تو الہی کا رب لطربہ اور میں جلد آیا تیرے طرف اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے حض مسالۂ وعدہ نہایت اشتیاق کے ساتھ کئی طور پہ, پہ پہنچے اور شاید قوم کے بعض لوگ بھی جو ان کے ہمراہے ان کو حکم تھا کہ وہ ساتھ چلے لیکن وہ ذرا پیچھے رہ گئے تھے حالت مسا علیہ صلاح و شوق میں آگے بڑھے اور بڑھتے چلے گئے تو اللہ تبارک کو مسئلہ ایسی جلدی کیوں کی کہ قوم کو کوئی پیچھے چھوڑ کے آئے تو عرض کیا کہ خوش نوزی کے لیے جلد حاضر ہو گیا ہوں اور قوم بھی کچھ زیادہ دور نہیں ہے یہ میرے پیچھے چلی آ رہی ہے محفرین نے یہی بات لکھی ہے تقریروں میں یقیناً ہم نے آزمائش میں ڈال دیا ہے بہادے کا آگ کے پیچھے اضلامی ہو اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا ہے یعنی تم تو آدھے ادھر آئے ہو اور جن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اوپر نگران مقررہ حضرت ہارون علیہ السلام تو اس قوم کے اندر ایک شخص تھے جس کا نام ساملی ہے اس نے لوگوں سے کہا کہ بھئی جو زیورات وغیرہ تم اپنے ساتھ لے کے آئے ہو بنے فرونیوں کے قبکیوں کے ان کا استعمال چونکہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہاں وہ سارے کے جمع کر دو تو سب انہیں جمع کر دیا اور اس نے اس سیب سونے اور چاندی کو آگ میں ڈالا اور اس نے گائے کے بچری کی ایک مورتی بنائی اور جب اس کو ہوا میں اس نے اونچالنا شروع کیا تو اس سے پی پی آوازیں آنا شروع ہوگی ایک طرف سے ہوا داخل ہونے اور دوسری طرف سے نکلنے کی وجہ سے ہمارا اور تمہارا خدا یہی ہے موسال علیہ السلام سلام اس کو بول گیا ہے اور اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جس خدا کے تلاش میں پہ چلا گیا ہے وہ خدا ہی ہے اب موسا آئیں گے واپس تو وہ بھی اسی کی پوجا کریں گے اور اس طرح سے اس نے لوگوں کو جو پیچھے تھے ان میں سے ایک بہت بڑی جماعت کو بت پرستی پہ لگا دیا اس لیے کہ ذہنی طور پہ یہ لوگ پہلے بھی بت پرستی سے بڑے متاثر تھے اور راستے پہ چلتے ہوئے انہوں نے راستے میں ایک جگہ موسا علیہ السلام سے درخواست دی کی کہ موسا الایہ کمالحم علیہ ہمارے لیے بھی ایسے خدا بنا دو جس طرح کی ان بت پرست لوگوں کے خدا ہے جو ان کے گھروں میں ہیں تو علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اللہ کے بندو کتنے نادان ہو تم میں تمہیں بندوں کے بندگی سے ایک اللہ کی بندگی کے طرف آزادی دلا کر لایا ہوں اور تم ہو کہ خود سے خود کو غلامی میں دینے کے لیے ہو اللہ کے بندو یہ قوم جو بت پرستی کے شکار ہے یہ اپنی اس بت پرستی سمیت جلد ہی ناکامی اور اللہ کے غضب کے شکار ہونے والے ہیں لیکن چونکہ یہ قوم ایسی تھی کہ جنہوں نے ایک بت پرستہ معاشرے کے اندر آنکھ کھولا جوان ہوئے سارے طرف وہ بت پرستوں کو دیکھتے رہے اس لیے وہ متاثر تھے اس لیے اکثر لوگ جو تھے وہ حضرت مارون علیہ فضاط کے روکنے کے باوجود سامری کے ساتھ لگ گئے اللہ اتبارک نے حضرت مساسل سلام کی کوئی دور پر پہنچنے کے ساتھ ہی بتا دیا کی سکیور کی. فرجا موسمی قوم کے طرف غزبان غزبان آصفہ غصے میں برا ہوا افسوس کرتا ہوا سے وعدہ نہ کیا تھا تمہارے رب نے اچھا وعدہ فطانا علیکم العہد کیا تعید ہوگے تم پر مدد ہم اردتم یا تم چاہتے ہو ای یحللکم غضب من ربکم کی قدرت تم پر غضب تمہارے رب کا تم موعدی اس لیے خلاف کیا تم نے میرے وعدے کا کہ موسی علیہ الصلوۃ نے اپنی قوم کے سامنے واپسی پر یہ دو ٹھوک اور واضح بات کی۔ قالوا کہ انہوں نے ما اخلفنا موعدت ہم نے خلاف نہیں کیا تیرے وعدے سے نہ کے نہ اپنی اختیار میں ولکن ہم ملنا اوثارہ اور لیکن اٹھوایا ہم سے بھاری بوجھ منزین قوم قومی فرعون کے زیور کا فقاضف نہ سو ہم نے اس کو پھینک دیا فکضا لے کے القت اور اسی طرح اس کو پہنگا سامری نے دیخرج لہومن پھر بنا نکالا ان کے لیے ایک بشرا جسدن جس کا دڑتا لہو خوار جس کے اندر آواز تھی فقا پرس وہ کہنے لگا ہا ذہ اِلا و الا ہو فنسی یہ ہے تمہارا معبود اور موسا کا معبود سو اسے بھول گیا یعنی موسا بھول گئے ہیں کہ خدا تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے اس لیے وہ اسے ہم کلام ہونے کے لیے کوئی طور پہ گئے ہیں اللہ تو یہ خدا تو یہاں موجود ہے یعنی یہی وہ بچڑا ہے جس سے ہم کلام ہونے کے لیے موسا علیہ و سلام نو زب کوئی طور پہ گئے ہیں اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے افلا یا رونا کیا وہ لوگ دیکھ نہیں رہے تھے اللہ قولا، یہ کہ وہ جواب تک نہیں دیتے ان لوگوں کو ان کی کسی بات کا نہیں وہ اختیار رکھتا ان کے لیے نہ برائی کا نہ بھلائی کا یعنی امدوں کو اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھ میں آتی کہ جو مورتی نہ کسی سے بات کر سکیں نہ کسی کو ادنا ترین نفع نقصان پہنچانے کا اختیار رکھے وہ معبود یا خدا کس طرح بن سکتے ہیں یہی گناہوں کا اثر ہوتا ہے جو بت پرستوں کے ذہنوں اور آنکھوں اور عقلوں پر ان کے گناہوں کے پردوں کے صورت میں پڑا رہتا ہے تو حضرت موسال علیہ و سلام نے واپسی پہ قوم کے سامنے ایک دو ٹھوک موقف رکھا اور کہا کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم لوگوں نے اللہ کے وعدے سے جنبی ہی اپنے لیے سامانی نجات خود سے تلاش کرنا شروع کیا باقی تفصیل انشاءاللہ اس کے آنے والے رکو میں وہ آخر تاوانہ الحمدال ہے جو کہ آیت نمبر نبے سے لے کر آیت نمبر ایک سو چھ تک کے آیاتوں پہ ایک سو پانچ تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں حضرت ہارون علیہ صلاحت والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ السلام کا اپنے گمراہ ہونے والے قوموں قوم کے لوگوں کے سامنے کی جانے والے خیر خواہانہ نصیحت کا تذکرہ ہے کہ حضرت مرس علیہ سلاۃ والسلام جب کتور پہ چلے گئے پیچھے انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے قوم کا نگران بنایا اور قوم کو جب سامعری نے گمراہ کرنے کی کوشش کی تو اس رقو میں اللہ تبارک و نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ حضرت ہارون علیہ صلاۃ والسلام نے ہر ممکن طریقے سے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن قوم پر حضرت ہارون کے باتوں کا اس طرح سے اثر نہیں تھا جس طرح کے حضرت مسالات و سلام کا تھا اس لیے اسلوکوں میں اللہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے ولقت قال الرحم ہارون اور یقینا تو ان سے حضرت ہارون من من قبل پہلے سے بے شک تم آزمائش میں پڑ گئے ہو اس بشرے کے جسم کے نمب کے ذریعے وہ ان رب کو مر رہمان شک تمہارا رب رحمان ہے سب تک سو تم میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلو وہ میرے بات مانگو حضرت ہارون سے زبانی فرمائش کر چکے ان کو کہ جس بچے پر تم مفتون ہو رہے ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا تمہارا پرورتگار اکیلا رحمان ہے جس نے اب تک تمہارا خیال رکھا کس قدر رحمتوں کی بارش تم پر اس نے کی اسے چھوڑ کر تم کدھر جا رہے ہو میں موسا کا جانشین ہوں اور خود میں ہوں اگر اپنا بلا چاہتے ہو تو لازم ہے کہ میرے راستے پر چلو اور میرے بات مانگو سامری کے اغوا میں مت آؤ لیکن قال کہا انہوں نے لن رن بے ہم برابر رہیں گے اسی پر آ جمع ہوئے حتی یرا موسا جب تک کہ لوٹ کر نہ آئے ہمارے پاس حضرت موسا یعنی قوم نے حضرت ہارون علیہ سلاۃ والسلام کے اس سارے تقریر کے بارے میں یہ بات کہی کہ بھئی موسا کے واپس آنے تک تو ہم اسی سے نہیں چلیں گے ان کے آنے پر دیکھا جائے گا جو کچھ مناسب معلوم ہوگا وہ کریں گے اور حضرت موسا علیہ سلاۃ والسلام نے کہا یا ہارون موسا علیہ السلام واپس آئے ہم نے کہا اپنے بھائی ہارون سے کیا ہارون ماں منا کر کس چیز نے روکا تجھے اس ہوں جب تو دیکھ رہا تھا کہ قوم گمراہ ہو رہی ہے اللہ تک تب تبھیان یہ تو میرے پیچھے کیوں نہیں آیا اب حاصل تھا امری کیا تون نے میرے حکم کی نافرمانی کی یعنی میں نے تم کو اپنا خلیفہ بنا کر اور حکم کر کے گیا تھا کہ میرے عبد موجودگی میں ان کی اصلاح کرنا اور مفسدین کے راستے پر نہ چلنا پھر تم نے کیا اصلاح کی کیوں اپنے موافقین کو ساتھ لے کر ان گوشالہ پرستوں کا سختی سے مقابلہ نہ کیا اگر یہ نہ ہو سکتا تھا تو ان سے منقطع ہو کر میرے پاس کیوں نہیں چلے آئے بغض تم نے ایسے شریف گمراہی کو دیکھ کر میرے طریقہ کار کی پیروی کیوں نہیں کی اب خالا حضرت ہارون نے فرمایا یمنا اما اے میرے ماں کے بیٹے لا خوشب لہی نہ پکڑیے میری داڑی ولا اور نہ اننی خشی تو مجھے ڈر لگا انتقلا یہ کہ تو کہے گا فرق نہ بنی اسرائیل کہ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت فرمائی ہے کہ حضرت رسی ہی جرم کہ حضرت مثال سلاۃ وسلام نے پہنچتے ہی اپنے بھائی کو داڑی اور سر سے پکڑا اور اپنے طرف ان کو کھینچنے لگا اور کہا کہ تو نے ہوم کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا ان کو روکا نہیں تو حضرت تہاروں علیہ سلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے ماں کے بیٹے یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اے میرے سب بھائی ہم مجھے میرے داڑی اور میرے سر کے بہانوں سے پکڑ کر کے کھینچو گے تو ایسے ہمارا دشمن ہی خوش ہوگا سورہ آرام میں اس کی پوری تفصیل گزر چکی ہے اور بے یہاں تک میرا ان کو نہ روکنے کا تعلق ہے تو وہ اس خوف کی وجہ سے کہ میں نے ان کو روکنے کی کوشش کی لیکن یہ آسانی سے نہ روکے اور اگر میں سختی کرتا تو پھر مجھے ڈرتا کہ پھر آپ اعزاز مجھے بھی ڈالیں گے کہ بھائی میرے واپسی کا انتظار کیوں نہیں کیا اور تجھے سختی کر کے قوم کے دو جماعتیں کیوں کروا دی اب موسع صلاحت و سلام نے پہلے وہ گزرا ہے کہ اپنے بھائی کو چھوڑ دیا اور اب فرعن کے اس نظریات کو زندہ کرنے والے سامیری طرف متوجہ ہوا قال حضرت موسیٰ نے فرمایا فما سامیلی. اے سامیلی بدلا تیرے حقیقت کیا ہے یعنی یہ کیا ہے یو تو نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے موسا علیہ سلاۃ والسلام نے سامیری کو ڈھانڈ کھلائی اور فرمایا کہ اب تو اپنی حقیقت بیان کر یہ حرکت نے کس وجہ سے کی اور کیا اسباب پیش ہے کہ دیکھ سکے فحبز تو قبض لی رسول پاؤں کے नीचे سے اس بیجے ہوئے کے فنا بس تو ہاں پھر میں نے وہ مٹی ڈال دی وہ اور ایسے ہی سولت لی نفسی مجھے سلاح دی مجھے مشورہ دیا میرے نفس نے سامی نے کہا کہ مجھے ایک ایسی چیز نظر آئی جو اوروں نے نہیں دیکھی تھی اللہ تبارے کو اطالی کے بیچے ہوئے فرشتے حضرت جبلی سلاۃ والسلام کو جس گوڑے پہ وہ سواد تھے سامیری نے اس کو دیکھا اور شاید یہ اس وقت ہوا ہوگا جب بنی اسرائیل دریا میں گسے اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر گسا اس حالات میں جب سلاۃ وسلام دونوں جماعتوں کے درمیان میں کھڑے ہوئے تاکہ ایک کو دوسرے سے ملنے نہ دے بہرحال سامری نے کسی مخصوص دلیل سے یا اپنے وجدان سے یا کسی قسم کے تعارف صادقہ کے بنا پر یہ سمجھ لیا کہ یہ جبریل ہے ان کے پاؤں یا ان کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے موٹی بھر مٹی لی اور وہی مٹی اپنے پاس اس نے محفوظ کر لی یہ سوچتے ہوئے کہ کہیں نہ کہیں جا کر میں اس پہ تجربہ کروں گا کوئی قسم کے ذہن رکھنے والا تھا یہ شخص جب اس نے وہ سونے اور چاندی سے گائے کے بچڑے کی صورت کی وہ کارٹون بنا دی تو اس کے منہ میں اس نے ویسے وہ مٹھی ڈال دی جب ڈال دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک ایسی جان پیدا کر دی کہ وہ ہلنی بھی لگا اور ایک رشم بن گیا اور ساتھ ساتھ اس سے آوازیں آنا شروع ہوگی تو یہ جو سبری ہے حضرت مساط سے کہنے لگا کہ میں نے اس بیجے ہوئے کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے وہ چیز اٹھائی اور میرے دہ نے کہا کہ میں اس طرح نہیں کروں حضرت مسانی فرمائے فضحب سجا ف سو ہے تیرے لیے دنیا وی زندگی میں انتخلام ساس کہ تو کہے گا کہ مجھے مت چڑھو مجھے ہاتھ مت لگاؤ مجھ سے ارادہ رہو کیونکہ اس نے بچڑی کا ڈھونگ بنا لیا تھا خوب بے ریاست سے کہ, لوگوں کو اس کہ لوگ اس کے ساتھ ہوں اور وہ سردار مانے جائیں اس کے مناسب سزا اللہ نے اس کو دنیا میں ہی دی کہ ایک ایسی بیماری میں اللہ نے اس پر لگا دی کہ وہ دور سے آنے والے کو کہتا کہ مجھے ہاتھ مت لگانا مجھے ہاتھ مت لگانا اس لیے کہ جس عذاب میں میں مبتلا ہوں وہ تو میں ہوں ہی لیکن مجھ کو ہاتھ لگانے سے شدت بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے اللہ نے ایسے بیماری میں اس کو مبتلا کر دیا و ان نلا کا اور بے شک تیرے واسطے ہے ایک وعدہ لن جس کا ہر تجھ سے خلاف ورزی نہیں ہوگی یعنی دنیا میں جب تک اللہ چاہے گا تو اس عذاب میں مرتلا رہے گا کہ تو لوگوں کو لام ساز لام ساز کرتا رہے گا اور آخرت میں پھر اللہ تبارک و تعالی تجھے وہاں پہنچائے گا جہاں اللہ نے تجھ سے بے کو پہنچانا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اس وعدے کا تجھ سے ہرگز خلاف نہیں ہوگا جہاں تک تیرا یہ بنایا ہوا خدا ہے تو ہم اس کو پھینک دیں گے دریا میں اڑا کر تو اگر یہ خدا ہے تو یہ اپنے آپ کو بچا لیتا لیکن جب یہ خود کو آگ میں جلنے اور پھر سمندر کے بے نیاز اور بے رحم ہم موجوں کے موجوں سے خود کو نہیں بچا سکتا تو یہ کسی دوسرے کو کس سزاؤں سے اور تکلیفوں سے کیا کچھ بچائے گا انما اللہ البی بے شک تم سبوں کا معبود ہو اللہ اللہ جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں بس آک اللہ شہ اور شمولی ہے اس نے ہر چیز کو اپنے علم کبا نے کرنا خود سوال ہے یوں سناتے ہیں آپ کو ان لوگوں کے جو ہو گزرے ہیں یہاں پہ واقعہ ختم ہوا حضرت موساد علیہ و سدام نے اس مورتی کو آگ میں جلایا ٹیکلا کر کے سمندر میں پھینک دیا بنی اسرائیل کو گمراہی کی طرف مائل کرنے والے عیسائی ساملی پر اللہ نے ایسے بیماری لگا دی کہ یہ دنیا میں کھوڑ کے بیماری کی شکار رہا اور بالآخر اسی بیاری و مددگاری کے عدم میں مردار ہو کر کے دنیا سے چلے گی اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو یوں ہی یہ واقعات سناتے رہیں گے ان کا جو لوگ پہلے ہیں وہ قطد آتے نہ کمل اور ہم نے دی تجھ کو اپنے پاس سے پڑھنے کی کتاب یعنی قرآن کریم جو ان عبرت آموز واقعات اور حقائق پر مشتمل ہے من جو اس سے اعراض کرے گا تعین یوم القیامت وزرا تو وہ اٹھائے گا قیامت کے دن ایک بوجھ خالدین سدا رہیں گے اس میں وہ سالحم یوم القیامت حملہ اور ان پر قیامت نے وہ دن جس دن ان کو وہ بوجھ اٹھانے کا ہے ان کے بوجھ اٹھانے کا ہے وہ بہت برا دن ہے یو مجھوفی سور جس دن کے سور میں وہ المجرمین اور گھر گھیر لائیں گے ہم گناگاروں کو پیلے آنکھوں کی میں آخرت کا جو ان لوگوں کے ایک ایسے سورت بنائیں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی بدنمائی کے لیے کہ دیکھنے والا ان کو دیکھ کر کے ان سے ڈرے گا جس قسم کی ان کی آنکھیں بن چکی ہو یا تخافتون بینہم وہ چپکے چپکے آپس میں کہیں گے اللہ بستم اللہ اشرا کہ بھئی نہیں رہے ہیں تم دنیا کے اندر مدر صرف دس ہی دن یعنی دنیا میں دنیا کے زندگی اور پھر برزخ کے زندگی ان کو آخرت کے زندگی کے مقابلے میں یا دس دن ہی نظر آئے گی نحن آدم ما یقولونا ہم کو خوب معلوم ہوئی جو کچھ وہ کہتے ہیں اذن یقولو ام سرہم جب بولے گا ان میں اچھے را روش والا یوما کہ نہیں رہے ہو تم مگر ایک ہی دن یعنی چپکے چپکے ہم سے نہیں چپا سکتے اور آپس میں جو سرگوشیاں کریں گے وہ ہم کو خوب معلوم ہے جو ان میں زیادہ المن اور صاحب رائے اور ہوشیار ہوگا وہ کہے گا کہ میں دس دن بھی کہاں صرف ایک ہی دن سمجھو اس کو زیادہ علمن اور اچھے را روش والا اس لیے فروغ کہا گیا ہے کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں دنیا کی عمر آخرت کی زندگی کی عمر کے مقابلے میں یقینا ذرا قریب تر بتا رہا ہوگا اس لیے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے تو یہ ان لوگوں کا انجام بننے والا ہے جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبروں کے تعلیمات کی مخالفت کرتے ہیں اور ان پر ان پر عمل پیرا ہونے سے روگردانی کرتے ہیں ایسوں کے لیے دنیا میں بھی ناکامی آخرت میں بھی نامرادی ہوگی دنیا اور آخرت میں کامیادی کے ضروری ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کے تعلیمات جو کہ اللہ کے احکامات پر مشتمل ہوتے ہیں ان کو پہلے سچا مان لیا جائے اور پھر سچا ماننے کا تقاضہ یہ ہے کہ اس پر عمل پیرا ہی اختیار کر لیا جائے الحمداللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم كَانِ فَقُلْ <مِّنَسَّا> سور سور یہ چٹا ریت نمبر ایک سو پانچ سے لے کر آیت نمبر ایک سو سولہ تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے سور بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے رسالت اور آخرت کے اصولی مسائل کا تذکرہ ہے انبیاء علیہ و سلاۃ کے واقعات اسی سلسلے میں اللہ نے بیان فرمائے اور حضرت موس علیہ صلاحت کا قصہ بڑی تفصیل سے ذکر ہوا اور اس کے زمن میں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات ہے اسی اس بات رسالت محمدیہ کا یہ حصہ ہے جو ان آیاتوں اور ان سے اگلے آیاتوں میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ ان واقعات اور قصص کا اظہار ایک نبی امی کے زبان سے خود دلیل رسالت اور نبوت اور وہی الہی کی ہے اور ان سبوں کا سرچشمہ قرآن ہے اور حقیقت قرآن کے ذیل میں انشاءاللہ اس کے کچھ تفصیل اگے آئے گا جس طرح ہم نے موسال سلاط والسلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ سے قصہ بیان کیا ہے اسی طرح سے ہم آپ سے اور واقعات گزشتہ امبیا کرام کے واقعات میں سے بیان کرتے رہتے ہی ہیں تاکہ نبوت کے درائن میں زیادتی ہوتی چلے جائے اور ہم نے آپ کو آپ کے پاس سے ایک نصیحت نامہ یعنی قرآن جس میں وہ خبریں ہیں اور وہ خود بھی بہج کے دلی نبوت ہے اور ایک نصیحت نامہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ بنیادی عقائد میں سے آخرت کے عقیدے کا ذکر کیا کہ جس کے واقعہ پذیر ہونے کے دوران یہ میں اس کائنات کے سارے نظام اور سسٹم کو تبدیل کر دیا جائے گا یہ پہاڑ اپنے جگہ پہ پہاڑ نہیں رہیں گے بلکہ اس دنیا کائنات کا نظام چینج ہو جائے گا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار تعجب کے طور پہ یا منکرین بطور مذاق کے آپ سے پوجا کرتے تھے کہ بھائی یہ جو مضبوط پہاڑ ہے ان کو اپنے جگہ سے کون ہلائے گا آپ تو یہ کہتے ہیں کہ مردے زندہ ہو جائیں گے جو کہ ناممکن ہے لیکن یہ جو پہاڑ ہے ان کو اپنے جگہ سے کون اکھیڑ کر کے ان کو ختم کرے گا اس لیے کہ ساری خلقت کو جو جمع کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے اس پر سے ناپسندیدہ انداز گفتگو کے جواب میں یہ آیاتیں نازل فرمائی چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے یس ال کال اور وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے متعلق فخلی سو آپ کہہ دیجئے کہ ان کو بکھیر دے گا میرا رب نس اڑا کر جس طرح گرد کو اڑایا جاتا ہے اسی طریقے سے یہ پہاڑ بھی جب زلزلہ آئے گا تو یہ ہوا میں محلول ہو کر کے ختم ہو جائیں گے نتیجہ یہ ہوگا فرض روحا کون پھر تھر چھوڑ دے گا اس زمین کو میدان صف لات اور آپ نہیں دیکھو گی اس زمین میں کوئی موڑ ولا امتا اور نہ کوئی ٹھیلا کہ جس ٹھیلی کی وجہ سے انسان ایک دوسروں کو دیکھنے سے دور رہیں اور ایک دوسرے ان کو دکھائی نہ دے اللہ تبارک کو اطادہ کا خیال ہے یوم اذیت تبعون الدایہ اذن پیچھے دوڑیں گے پکارنے والے کے پکار پر لا حی وجلہ کہ اس کے پکارنے پر پھر ان لوگوں میں کوئی ٹیل نہیں ہوں گے وخشعت الاسوات اور دب جائیں گی आवाजیں یا رحمان رحمان کے خوف سے فلا تسمعوا الا همس بس آپ نہیں سنیں گے مگر کڑکڑاہٹ کے आवाज یا صرف کوشر تو سر کی آوازیں جو عام طور پہ انسان خوف کے وجہ سے کرتے رہتے ہیں کسیوں سے یوم اس دن لا تنفع شفاتوں کام نہ آئے یہ کسی کی سفارش من ازنہ سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے وہ ربیع بب قولہ اور جس کے بعد رحمان پسند کر لے یعنی اس کی سفارش چلے گی جس کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سفارش کی اجازت ملے اس کا بولنا اللہ کو پسند ہو اور بات اکانے کی کہیں اور ایسے شخص کی سفارش کریں جس کے بعد لا الہ الا اللہ یعنی خدا کو پسند آ چکی ہو کافر کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی کو سفارش کرنے کی اجازت دے گا اور نہ کسی سفارش کرنے والے کے سفارش کو قبول کیا جائے گا نفع سور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گاؤں والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ سور کیا چیز ہے جس میں حضرت اصرافی سلام روز محشر پونکیں گے تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک سنگ ہے جس میں پونک ماری جائے گی مراد یہ ہے کہ یہ ایک سنگھ کے طرح کی چیز ہے جس میں فرشتے کی پونک مارنے کا پوری دنیا پر یہ اثر ہوگا کہ سب مردے زندہ کڑے ہو جائیں گے باقی اس کے حقیقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ درخت ہے یہ عالم وہ جانتا ہے ما بین آئے جو کچھ ان کے آگے ہیں وما خلفہم اور جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ کے آئے والا علما اور یہ قابو میں نہیں لا سکتے اس کو دریافت کر کر کے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم سب کو محیط ہے لیکن بندوں کا علم اس کو یا اس کے معلومات کو محیط نہیں ہے اس لیے وہی اپنے علمی مغی سے جانتا ہے کہ کس کو کس کے لیے سفارش کا موقع دینا چاہیے اور کس کے بات کس کے متعلق نہیں ماننی چاہیے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کے اعمال کو جو اس نے دنیا میں رہ کر کیے اور جو کچھ دنیا سے آتے ہوئے اس نے پیچھے بطور نمونوں کے جوڑے اللہ تبارک کو بتا دے وہ علم میں ہیں اس لیے یہ امکان نہیں ہوگا کہ اللہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگوں کے لیے سفارش کی اجازت دے کہ جن کے اعمال سفارش کے مستحق نہ ہوں اللہ کا احساس ہے اور جی ہوئے ہوں گے چہرے ایک زندہ اور ہمیشہ رہنے والے کے سامنے یعنی اس روز بڑے بڑے سرکش اور متقبروں کے سر بھی علانیتاً اسی خی و قیوم کے سامنے قیدیوں کے طرح جو کہ ہونگوئے جنہوں نے کبھی اللہ کے سامنے پیشانی ناٹی کی تھی اس وقت بڑے آجری سے گردن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف چلے آئیں گے وقد خَوَبَ من حَمَلَ ظُلْمًا اور یقیناً نقصان کیا اس نے جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا یعنی ظالم کا حال کچھ نہ پوچھنا کہ وہ کیسا ہوگا ظلم کے لفظ میں شرک اور دوسری تمام معاشی داخل ہے جیسے کہ اللہ تبارک وطالعی آل عمران کی دوسری جگہ میں دوسری لوگوں میں, میں یہ وضاحت فرمائی ہے کہ ان شرک اور ظلم مناسب اور اسی طرح سورہ عال عمران کے چوتھویں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشاعد ہے کہ وہ لذیذ اضافہ تو یہ جو شرک ہے یہ بھی ظلم ہے تو اس یہاں پہ ظلم سے مراد اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا گناہ بھی ہے اور بندگان نے خدا کو بے جا ستانا بھی یعنی ہر ایک ظالم کی خرابی اس کے درجے ظلم کے موافق ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے نہوال خاد اور جو کوئی کرے کچھ بھلائیاں اس ہار میں کہ وہ ایمان بھی رکھتا ہو تو فلاں خوف ظلمن سو اس کو ڈر نہیں اللہ سے بے انصافی کا وہ نہ اور نہ نقصان پہنچنے کا بے انصافی یہ کہ کوئی نیکی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو ضائع کر دیا جائے نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی کا بدلہ نہ دیا جائے یا نہ کردہ گناہ کے بدلے میں پکڑا جائے اور نقصان پہنچانا یہ ہے کہ استحقاق سے کم بدلہ دیا جائے جتنا اس کا حق ہے اس سے کم اس کو بدلہ دیا جائے یہاں اس عائد میں اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ نیک عمل قابل قبول ہے اور اس نیک عمل پر اجر کا وعدہ ہے کہ جو نیک عمل نیک نیتی یعنی ایمان کے ساتھ کیا گیا ہو اور جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں لیکن وہ اللہ پر اور اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے نہیں کرتے بلکہ محض دنیا میں اپنے نیک نامے کے لیے جس طرح کی دنیا میں بے شمار ایسے غیر مسلم این جی اوز ہیں یا ایسے افراد ہے یا ایسے قومی ہیں جو خدمت خلق کرتے ہیں وہ کہ ان کے ناپسندیدہ عزائم بھی انتہائی ہولناک ہوتے ہیں جو ان کے ذہنوں میں اور ان کے ارادوں میں پوشیدہ ہوتے ہیں اور ان کی دور رس نتائج پر قوموں کے زندگیوں پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں لیکن اس سے قطع نظر اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلم کے ساتھ بھلائی کریں یا مسلمانوں کے فلاح فلاحی کاموں میں ان کی مدد کریں تو ان کا اجر ان کے آخرت میں ان کو نہیں ملے گا اس لیے کہ وہ یہ سب کچھ اپنی دنیا میں نیک نامی کے لیے کرتے ہیں آخرت کی نیک نامی کے لیے نہیں اور اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں اس صورت میں عطا کر لیتا ہے کہ دنیا میں ان کے نیک نامی کا شہرہ ہو جاتا ہے اور دنیا میں صحت ان کو مل جاتی ہے خوشحالی کے اسباب وافر مقدار میں مل جاتے ہیں یعنی اللہ ان کی دنیا میں کی ہوئی اچائیوں کا بدلہ ان کو دنیا ہی میں دے کر کے حساب اور کتاب پورا کر لیتا ہے وہ خزار اور اسی طرح ہم نے قرآن کو اتارا عربی زبان میں وہ سب ہی دی اور پھر پھر کے ہم نے اور یہ خدش ذکر یا ڈالے ان کے دل میں کچھ سوچ یعنی جیسے یہاں کے احوال اور نیک غربت کے نتائج صاف صاف سنا دیے ہیں اسی طرح ہم نے پورے قرآن میں صاف عربی زبان میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایسے باتیں اور ایسے واقعات اور ایسی مثالیں بیان کی ہیں کہ اس کو پڑھ کر خدا سے لوگ ڈرے اور تقوی کے راستہ اختیار کریں اور ایسا نہ ہو تو کم از کم ان کے دلوں میں اپنے انجام کی طرف کچھ نہ کچھ سوچ تو پیدا ہو جائے یعنی زندگی کی کسی نہ کسی موڑ پہ جا کر کے وہ یہ تو سوچیں کہ جو کچھ اللہ نے کہا ہے قرآن میں کیا اس کے غور نہ کرنا چاہیے کہ آخر اللہ نے ہمارے لیے رسول کیوں بیچا اللہ نے ہمارے لیے قرآن کیوں بیچا اور اس قرآن میں جو اللہ نے بات بیان کی ہے اس پر سوچیے غور کیجئے تحقیق کیجئے کہ اس میں اللہ کا کیا فائدہ ہے اور جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے کیا اس میں ہمارا فائدہ ہے یا نقصان تو اللہ فرماتا ہے کہ پرانی مجید میں بار بار مختلف مسائل کو مختلف مثالوں کے ذریعے واضح کرنے سے مقصد یہ ہے کہ لوگ تقوی اختیار کریں یا اگر تقوی اختیار نہیں کرتے تو کم از کم ان کے دلوں میں اللہ کے بیان کردہ احکامات کے ذریعے اور مثالوں کے ذریعے سوچ تو پیدا ہو فتح الحق سو بلند درجہ ہے اللہ کا جو بادشاہ برحق ہے قرآن رب علم صحیح حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ابتدا میں جبریل سلاۃ وسلام کوئی آیات قرآن لے کے آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو سناتے تو آپ ان کے ساتھ ساتھ آیات کو پڑھنے کی بھی کوشش فرماتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آد سے نکل جائے اس میں آپ پر دوہری مشقت ہوتی تھی پہلے یہ کہ قرآن کو جبریل سے سننے اور سمجھنے کی اس اس کے ساتھ ساتھ اس کو یاد رکھنے کی اور اس کے ساتھ ہی اپنے زبان سے ادا کرنے کی تو اللہ تبارک کو تلا اس آیات میں اور سورہ قیامہ کے آیات میں اللہ نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تحرک بھی لسا نہ یعنی آپ قرآن مجید کو جلدی جلدی پڑھنے کے غرض سے آپ اس کو اپنے زبان سے حرکت نہ دیجیے جس میں آپ کے لیے آسانی اللہ نے پیدا فرما دی کہ جو آیات قرآن آپ پر نازل کی جاتی ہے ان کا یاد رکھنا آپ کی ذمہ داری نہیں وہ ہمارے ذمہ ہے جو ہم خود آپ کو یاد کرا دیں گے اس لیے آپ کو جبری امین کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور زبان کو حرکت دیتے رہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس وقت صرف اطمینان کے ساتھ سنا کرے البتہ یہ دعا کہتے رہے کہ رب زدن اے, اے میرے, میرے علم کو اور بڑھا دیجئے یہ ایک جامع ترین دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے پرانی مجید میں طالب و علموں کے لیے نازر کیا ہے اللہ تبارک و کے کا ہے بالق نہ کر قرآن کو لینے میں من قبل اَن ایلیح ایلیح کی پہلے اس سے کہ آپ کے طرف اس کی وحی پوری کی جائے علما اور کہیے اے میرے, رب میرے علم میں اضافہ فرما دے اس کو اللہ آدما اور ہم نے تاکید کر دی تھی حضرت آدم کو من قبل اس سے پہلے فنسی پھر وہ بھول گیا ولم نجد له اور ہم نے اس میں کمزوری پائی یعنی ہم نے اس کے اندر وہ ہمت نہیں پائی کہ جس ہمت کو اپنانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حضرت آدم علیہ اللہۃسلام کو حکم دیا تھا یہ اشارہ ہے جنت کے اندر اس درخ کے پھل کے کانے کے متعلق کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ سلاۃ والسلام کو ادا کیا تو جنت میں ہر جگہ رہنے ہر چیز کی کہانی کی جڑت دی سوائے ایک خاص قسم کے درخت کے بلکے بطور امتحان کے لیکن جب شیطان نے دھوکہ دیا تو حضرت عدم علیہ سلاۃ السلام اس کے دھوکے میں آ اور خود کو قابو میں نہ رکھ سکتے ہوئے اللہ کے اسواد قبول گئے اور یہ وہی بات ہے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اشارہ فرمایا ہے روشن روشنی تارے کی یہ ساتواں رکو ہے یہ رکو آیت نمبر ایک سو سولہ سے لے کر آیت نمبر ایک سو انتیس تک کے آیتوں کے مشتمل ہے اس رکوم میں اللہ تبارک و وطالعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ آپ کے نبوت اور رسالت کے اثبات اور آپ کے امت کو متنوع کرنے کے لیے ہم نے انبیاء صادقین کے حالات اور واقعات آپ سے بیان کی ہے جن میں حضرت موسلا سلام کا تفصیلِ قصہ اس رقوم سے پہلے مذکور ہوا ہے اور ان تمام قصوں میں سے سب سے پہلے اور بعض حیثیت میں سب سے اہم قصہ اور واقعہ حضرت آدم علیہ سلاۃ والسلام کا ہے اس رقو میں اللہ تبارک و نے اس کا تذکرہ پوری تفصیل کے ساتھ کیا ہے جس میں حلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس پر تبدیل کرنا ہے کہ شیطان تمام اولاد آدم کا پرانا دشمن ہے اس نے سب سے پہلے تمہارے ماں باپ سے اپنی دشمنی نکالی اور طرح طرح کے ہیلوں بہانوں اور ہمدردانہ مشوروں کے جھال پلا کر ان کو ایک لفدش میں مبتلا کر دیا جس کے نتیجے میں جنت سے اترنے کے احکامات جاری ہوئے اور جنت کا پاکیزۂ لباس ان سے سلب ہوا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف رجوع کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لفظش کو معاف کر دیا اور ان کو رسالت اور نبوت کا بلند مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا اس لیے تمام اولاد آدم کو اغوا شیطانی سے کبھی بے فکر نہ ہونا چاہیے احکامی دین کے معاملے میں شیطانی وسوسوں اور ہیلوں سے بچنے کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشراد ہے وہ اس قلنا اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو اسجدول آدم اس سجدہ کر لو حضرت آدم کے سامنے فسجدو پس دجدہ کیا اللہ ابلیس ابلیس کے ابا وہ نہ مانا یعنی اس نے اللہ کے اس حکم کو نہ مانا اللہ کا شاد اللہ قسم نے کہا یا آدم اے آدم ان اللہ کا بے شک یہ دشمن ہے اور تیرے جوڑے کا فلاح یخر جن کو من جن فتش سو یہ کہ نکال نہ پھر تم تکلیف میں مشقت میں پڑ جاؤ گے حضرت آدم علیہ سلاد و کا جو قصہ ہے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے حالات اور مثالوں کے مناسبت سے سب سے پہلے سرح تخرا پھر سرح پھر کچھ حصہ سورہ حجر اور سورہ میں اس کا تذکرہ ہوا ہے اور آخری قصہ انشاءاللہ شاء سورہ آگے میں آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات کے مطابق اور جہاں جہاں سمجھانے کی ضرورت پڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی وہی حضرت آدم علیہ السلام کو بار بار بطور مثال کے اس امت کے لوگوں کے سامنے رکھا تاکہ ان کے واضح ہو جائے کہ ان کا ایک ایسا نظر نہ آنے والا ابدی دشمن ہے جو ہر ممکن طریقے سے ان کو اللہ سے توڑنا چاہتا ہے اور اللہ سے ایسے یہ کام ان سے کروانا چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے ناراض ہو جائے اللہ کا اشار ہے اللہ تجویہ بے شک تجھ کو یہ ملا ہے کہ نہ تجھے بھوک لگے گا اس جنت میں ولا تارا اور نہ تجھے لباس کی ضرورت رہے گی یعنی نہ لباس کی طرف سے آپ کو کوئی پریشانی ہوگی اور نہ کھانے پینے کے حوالے سے وہ ان کا لاتا اور یہ کہ آپ کے لیے جنت میں یہ ہے کہ جس میں آپ رہتے ہوئے نہ آپ کو پیاس لگے وہاں تگہا اور نہ آپ کو دودھ ستائے شیتوانو پھر ان کے دل میں شیتان نے آدھا کہا یہ آدم اے آدم حل عب کا کیا میں تیرے رہنمائی نہ کروں شجرتن ایک درخت پر الخل دی جو سدا زندہ رہنے کا ہے وہ ملک لاجبلا اور بادشاہی کا ایسے بادشاہی کہ جو پرانی نہ ہو انہیں یعنی ایسا درخت نہ بتاؤں جس کے گانے سے کبھی نہ موت آئے اور نہ زاوال بلکہ ہمیشہ کی زندگی اور لازاوال بادشاہت ملے اس خیال کو کہا جاتا ہے کہ اگر اس کو عملی جمع پہنایا جائے تو اس سے اللہ کے ناراضگی رازم ہو اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے جو کہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اب یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ بھائی جب حضرت آدم علیہ اللہ سلم کے سامنے سجدہ کرنے سے شیطان نے انکار کر دیا تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت شیطان کو جنت سے نکلنے کا حکم دیا تھا تو آدم علیہ سلاۃ والسلام کو بعد میں اس نے اس مخصوص درخت کے پھل کے کانے پر کیسے امرد کیا اس کے بارے میں مفسرین نے بڑے وضاحتی کی ہے کہ اصل میں جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عظم علیہ السلام سلام کے عظمت کو سارے فرشتوں پہ ظاہر کیا اور شیطان بھی ادھر کھڑا منہ دیکھ رہا تھا تو ساتھ ہی اللہ نے اپنے ان انعامات کا تذکرہ بھی کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پہ کرنے تھے کہ بھئی جاؤ جنت میں سدا خوش رہو ہمیشہ صحت مند رہو ہر چیز سے مستفید ہوتے رہو ہر طرح کے دکھ اور تکلیفوں سے بے فکر رہو لیکن بھئی بات یہ ہے کہ اس فنا کا پھل نہ تو شیطان نے جاتے جاتے کہا کہ آدم میں تو ویسے بھی گیا لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں وہ اور دونوں کے سامنے کڑے ہو کر قرآن مجید میں ہے کہ شیطان نے قسم کہی کہ ان نیلا کو معلومین میں تمہارے لیے بڑا تمہارا خیر خیخواہ ہوں لہذا تم اس دراخ کا فرض ضرور کر لینا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں ہمیشہ جنت میں زندگی نصیب ہو جائے گی یا پھر تم فرشتے بن جاؤ گے اب مرضی تمہاری ہے میں تو یہ کیا اب انسان ہے حضرت آدم علیہ سلا تو کے ذہن میں بات آئی کہ بھائی کہا لینی چاہیے اور نہ شرطان نے یہ بھی کہا تھا کہ میں بھی تو جنت میں تھا آخر نکال دیا گیا اب فرشتے جنت میں ہے ان کو نہیں نکالا جاتا اس لیے فرشتے بننے کے لیے تمہیں اس درخت کا پلکھا لینا چاہیے یا پھر ہمیشہ رہنے کے لیے اس درخت کا پلکھا لینا چاہیے اور نہیں کہو گے تو تو بھئی مجھے مجھے دیکھ لو مجھے نکالا گیا تو مجھے ایسے ایک دن دکھ لگے تو یہ وہ غلط مشورہ تھا اور نا پسندیدہ وسوسا تھا کہ جس کے ذریعے حضرت آدم علیہ صلاح وسلام کو شیطان نے اللہ کے اس حکم کے خلاف کی طرف مائل کیا اب فا منہ پھر دونوں نے کہا اس درخت کے پل میں سے نتیجہ یہ ہوا لَهُمَا پھر ان پر ان کے وجود کے پوشیدہ رکھنے والے حصے کھول گئے وہ اور لگے یکسفانی جوڑ میں علیہ میں اپنے اوپر میں مرق جنت جنت کے درختوں کے پتے وا آدم و اور حکم ٹالا آدم علیہ السلام نے اپنے رب کا فو اور پھر اس کی وجہ سے ان کو اداسی رہی تباہ ربو پھر نوازا اس کو اس کے رب نے فتح پھر متوجہ ہوا اس پر اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہدایت کی یہ سب قصا سر آراف وغیرہ میں پوری تفسیر کے ساتھ ہو گزرا ہے یعنی جب اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضرت عدم علیہ سلاۃ و نے جو کرتا ہی کا مظاہرہ کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ سلاۃ والسلام کو متوجہ کیا اس طرف کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور استغفار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس طوب و استغفار کی وجہ سے حضرت آدم علیہ سلاۃ والسلام کو معافی عطا فرمائے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سم مچ طباہ رب ہو پھر ان کو منتخب کر لیا ان کے رب نے اور اللہ ان پر متوجہ ہوا اور اللہ نے ان کو ہدایت دی لیکن ایک بات جو اللہ کے اس حکم کی تعمیل نہ کرنے کی وجہ سے وجود میں آئی وہ یہ کہ حضرت آدم اور حضرت حبا علیہ سلاو وسلام جنت سے نکال دیے گئے اور اللہ نے فرمائے اب اترو یہاں سے دونوں بعضکم حکم لباد ایک دوسرے کے تم دشمن رہو گے فعما یادن پھر اگر پہنچے تم کو میرے طرف سے ہدایت خدایا پھر جو چلا میرے اس ہدایت پر فلاح یا دل ولا یشکا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ تکلیف میں پڑے گا یعنی نہ جنت کے راستے سے گا نہ اس سے محروم ہو کر تکلیف اٹھائے گا جو اس کا وطن اصلی ہے اور جس سے یہ نکل کے آیا ہے تو پھر بے کے وہی پہنچے گا کہ جہاں سے یہ شیطان کے حرکت کی وجہ سے ان نکلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے ومن ذکری اور جس نے منہ پھیرا میرے شیخوہانہ نصیحتوں سے فَإنَّ لَهُ میں اس کے معیشت کو تنگ کر دوں گا یعنی ان کے گزران کی تنگی ہوگی اور شروع ہوں یوم القیامت اور ہم لائیں گے ان کو قیامت کے دن اس حال میں جب وہ نابینا ہوں گے اندے ہوں گے بڑی اہم آیا ذکری اور جس نے بھی منہ مو موڑا جس نے بھی اعراض کیا میرے خیر خواہانہ نصیحتوں سے یعنی میرے احکامات سے فن نتیجے کیا ہوگا دنیا میں ان ن لو پس بے شک میں ان کی معیشت کو تنگ کر دوں گا معاشی زندگی اس کے تنگ ہو جائے گی جی. یہ دنیا کا نقصان ہے اللہ کے حکموں سے مو موڑنے کا جو انجام ہے اور جس کا نتیجہ دنیا میں ظاہر ہوتا ہے قوموں پر بحیثیت قوم کی وہ ہے معاشی تنگی کا ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے کہ دنیا میں جن قوموں نے اللہ کے اقامات سے منہ موڑا ہے اور روگردہ کر رہے ہیں وہ تو معاشی طور پہ بڑے خوشحال ہیں یقینا دیکھنے میں تو خوشحال ہے لیکن ان کے حرص کا یہ حال ہے کہ سب کچھ ان کے پاس ہوتے ہوئے بھی بھوکوں کی طرح غریبوں پہ حملہ اول ہے جو ان کے معاشی تنگ کی نشانی ہے معاشی کثرت سے ظاہری اسباب کا کثرت نہیں ہے بلکہ معاشی اسباب کے کثرت سے یہ ہیں کہ اتنا معاش اور معیشت ان کو ملے کہ جس سے ان کی زندگیاں مطمئن اور اطمینان کے ساتھ گزرے جن چیزوں کے ملنے سے زندگیوں میں سکون نہ آئے وہ چیز گویا زندگیوں کی سکون کے لیے کافی نہیں ہے تو جتنے بھی اقوام اللہ کے حکموں سے منہ مو موڑے ہوئے ہیں ظاہر اسباب ہو کر بھی وہ مطمئن نہیں ہے یہ دنیا کا نقصان ہے اللہ کے احکامات کے منہ موڑنے سے اور آخر میں کیوں ہوگا سوری قیامت عامہ اور ہم ان کو قیامت کے دن اس ہار میں جمع کریں گے کہ وہ انت ہوں گے وہ کہے گا یعنی ایسا شخص کہ جس نے دنیا میں اللہ کے حکموں سے منہ مو موڑا ہوگا اور آخرت میں اس کو اندھا اٹھایا جائے گا تو وہ کہے گا رب اے میرے رب حشرتنی آما کیوں اٹھا لایا تو مجھ کو اندھا بنا کے وقت کن تو بس اور میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا میں تو بینا تھا اللہ تبارا کوالا اللہ فرمائے گا قزا لے کر ایسا ہی پہنچا تج تک ہمارے آیاتیں فنسیتا ہاں پھر تو نے ان کو بلا دیا تھا وہ کر رہے کے لیے آج کے دن تجھے بھی ایسے ہی بلایا جاتا ہے یعنی اس طرح ہم ایک مجرم کو اس کے مناسب ہار سے صدا دیں گے جس طرح تو نے دنیا میں ہمارے احکامات سے انداپن اختیار کیا تھا کہ یہاں بھی تو ہمارے دیدار سے ہمارے رحمتوں سے اور نعمتوں سے انت ہی رہے گا اللہ تبارک وطالعہ کا اتشاد ہے وہ قزائ کا اور ایسے ہی ہم بدلہ دیں گے من اصرفہ جس نے اصراف کے عجوہ حد سے نکلا ولم لم بآيات ردی اور جو یقین نہیں لائے اللہ کے باتوں پر وہ آزاد الآخرت اشدم و ابقا اور البتہ آخرت کا عذاب سخت سخدی ہے اور بہت باقی رہنے, رہنے والے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیات میں اس بات کو پھر واضح فرماتا ہے کہ ہمارے حکموں سے منہ مو موڑنے کا نتیجہ دنیا میں تو تم دیکھ ہی چکے ہو اور وہ ہے معاشی تنگستیوں کی صورت میں یا حیرت کی زیادتی کی وجہ سے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تمہیں سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہے اور لیکن اس کے مقابلے میں جو آخرت کا عذاب اور آخرت کی پریشانی اور بے چینی ہے وہ اس سے بڑھ کر اور ہمیشہ رہنے والی ہے اس لیے کہ یہ तो शायद تو شاید موت تمہاری ختم کر دے لیکن وہ नहीं होगी ختم نہیں ہوگی اس لیے کہ وہاں موت بھی نہیں آئے گا اللہ کا اشار ہے دل کیا ان کو سمجھ میں نہ آئی کم اہلکنا قبل ہو کتنے کو ہم نے ہلاک کیا ہے جماعتوں میں سے مساح کے مساح کے نہیں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں ان کے جگوں میں ان نفی البتہ حبرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس بات کو واضح فرمانا چاہتا ہے کہ دیکھو تمہاری دنیا میں ایسے بے شمار آثار ہم نے باقی رکھے ہیں کہ جن کو تم دیکھتے ہو ذرا ان وہاں کے باشندوں اور ان آثار کو چھوڑنے والوں کے زندگیوں اور تاریخوں کا مطالعہ کر لو آخر اگر وہ وہاں پہ نہیں رہے باوجود اس عزم کے تو انہوں نے ایسے ایسے مسکن اور رہائش گاہیں بنائی جو ان کے خیال میں ان کو وہاں ہمیشہ رکھنے کے تھی لیکن وہ لوگ وہاں نہیں رہے وہ مکان تو رہے لیکن وہ مکین وہاں سے خوش کر گئے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دستور کے مطابق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہر زندہ کے لیے مقرر کیا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کے حکموں سے اپنے دنیاوی فائدے کے لیے اگر منہ مو موڑو گے تو تم میں بھی ایسے ہی نشان عبرت بنا دیا جائے گا اور تم بھی ان لوگوں کے طرح مسافر ہو کہ جو لوگ تم سے پہلے ہو گزرے ہیں آخر روسم سونے پارے سورہ پہا کے یہ آٹھ رکو ہے اور یہ رکو آیت نمبر ایک سے لے کر تا اختتامی صورت آیت نمبر ایک سو تک کے آیتوں مشتمل ہے اس رکو اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بات واضح فرماتے ہیں اور وہ یہ کار جو ہر طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت رکھتے ہیں اور اس مخالفت کو وہ اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں کہ کبھی آپ پر کیا الزام لگایا جاتا ہے کبھی کس ناپسندیدہ انداز گفتگو کے ذریعے آپ کو مخاطب کیا جاتا ہے کہ کبھی ساحر کبھی کازب اور کبھی مجنون کہا جاتا ہے اسی طریقے سے اللہ کے قرآن کے متعلق بھی وہ لوگ طرح طرح کی بولیاں بولتے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی شخص کو چاہے وہ چھوٹے پیمانے پہ پی ہو یا بڑے پیمانے پہ پی ہو اس کو وہ اپنا دشمن رکھتا ہے اور لہذا ہر وقت ہر دشمن کے ہر بات کا جواب دینا عمل سے کوئی ضروری نہیں ہے اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان لوگوں کی طرف توجہ نہ دیں بلکہ آپ ایک کام کریں ایک تو یہ کہ آپ صبر کریں خود کو قابو میں اللہ کے حکموں پر کاربند رکھیں اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے تسبیح کا سراہ کریں گویا یہ دشمنوں کے شر سے بچنے کا ایک نسخے کے نیا ہے اللہ کے ولہ کلی مت ان سبقت میں رب اور اگر نہ کی ایک بات پہلے سے طے شدہ رب کی طرف سے لکان الزام البتہ ان کی اعمال کی وجہ سے ان پر عذاب لازم ہو چکا ہوتا وہ اجن مسلمان اور اگر نہ ہوتا پہلے سے وقت شدہ یعنی ہم نے پہلے سے اگر ہر انسانوں کے لیے یا ہر قوموں کے لیے ایک وقت مقرر نہ کیا ہوا ہوتا جس طرح کہ ہم نے کر لیا ہے تو جس طرز عمل کا یہ لوگ آپ سے اظہار کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہی ہونا چاہیے تھا کہ کب سے ان پر عذاب لازم ہو جانا چاہیے تھا لیکن آزاد کا ان لوگوں کے اتنے بڑے پیمانے پر سرکشوں کے باوجود نہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پہلے سے طے شدہ حکم کا اثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہر حال اس وقت تک تادیر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ رکھے گا جب تک وہ مقرر وقت نہیں آتا فصبر علامہ سو صبر کی اس پر جو کچھ وہ کہیں وہ سب بےحب اور آپ تصبیح بیان کیجئے اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ قبل طلوشم سے سورج نکلنے سے پہلے تو اس تصبیح سے مراد بعض مفصرین فرماتے ہیں اور فکاہ کرم نے وضاحت کی ہے کہ اس سے مراد فجر کی نماز ہے یعنی فجر کی نماز کا آپ اہتمام کیجئے وہ قبل اور غروب ہونے سے پہلے تو یہ زوال کے بعد سے اس کی نماز اس میں آگئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال ہے وَمِن آنا اور رات کے کچھ ساتوں میں تسبح تس اس تصویر بیان کیجیے وہ اطراف اور دن کے حدوں پر بھی یعنی دن کے دونوں کناروں پر بھی اب پہلے کنارے میں دن, کا دن کے فجر کی نماز ہے اور پچھلے کنارے میں مغرب کی نماز ہے لا اللہ کا تربا تاکہ تو راضی ہو یعنی اگر اپنے آپ کو راضی رکھنا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے والے اعمال کریں جن میں سے نماز سر فرس ہے ولا نائکا اور نہ نا اٹھائیے آپ اپنے نگاہوں کو الا طرف ما ان چیزوں کے متانا دی جو ہم نے ان کو فائدہ اٹھانے کے لیے دی ہے منہم ان, ان میں سے طرح طرح کی چیزیں زہرۃ الحیات دنیا یہ دنیا کے کی چیزیں ہیں اور یہ ہم نے ان کو بطور انعام کی نہیں دی بلکہ اس لیے دی ہے فیہ تاکہ ہم ان میں ان کی آزمائش کریں وہ رب کا خیر ہوں ابقا اور تیرے رب کے دائیں دی ہوئی رزق کو بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے تو اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ کے ذریعے امت کو بھی اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ دنیا کے اسباب کے معاملات میں وہ کفار کی طرف نظر نہ کریں کہ بھائی ان کے پاس یہ ہی چیزیں ہیں تو یہی چیزیں ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے اور جس طرح سے یہ حاصل ہو تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ چیزیں جو ان کو دنیا میں دی گئی ہے وہ بطور انعام کے نہیں ہیں بلکہ بطور امتحان کی ہے لہذا انہوں نے تو وہ حاصل کر لی ہے اور جس طریقے سے بھی حاصل کی اس لیے کہ ان کے ہاں حلال اور حرام کا کوئی قید نہیں لیکن آپ تو اپنے رب کی طرف سے رزق حلال کے متلاشر ہیں اور اسے حلال جو اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہو وہ بہتر ہے اور سدا رہنے والا وہ امرا کا رسو اور آپ حکم کیجئے اپنے گھر والوں کو نماز کا وہی ہے اور خود بھی اس پر پابندی رکھیے لانس ال کا ہم نہیں مانگتے تجھ سے روزی یعنی ہم نے آپ کو دنیا میں اے انسان اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ رزق کو ہمارے لیے جمع کریں نہرزوں کو ہم آپ کو ریزرو دیں گے وہ لاکھ کلو اور انجام کار کی بھلائیوا کے لیے ہیں یعنی آپ اپنے متعلقین اور اتباع کرنے والوں کو بھی نماز کے تاخیر فرماتے رہیں حدیث میں ہے آپ سے فرمایا کہ بچہ جب سات برس کا ہو جائے تو ان کو آڈر ڈالنے کے لیے نماز پڑھنے کا کہو اور جب در دس برس کا ہو جائے اور پھر بھی نماز نہ پڑھے تو پھر آپ ان کی سردمش کر لیا کرو اور اسی طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی مفہوم ہے کہ گھر کے لوگوں جب اللہ کے حکموں کی ادائیگی اور تعمیم میں کوتہی کرتے کریں تو آپ ان سے ناراضی کا اظہار کریں اس لیے کہ جب آپ کے گھر میں آپ کے گھر والوں کے ہاتھوں سے آپ کے گھر کی کسی چیز کا نقصان ہو جائے تو آپ ان سے کیسے ناراضی کا اظہار کرتے ہیں لیکن انہیں گھر والوں کے اعمال سے اگر اللہ کے حکموں کے خلاف فرضی سرزد ہو تو آپ کو ایک گھر کے سربراہ کی حیثیت سے اس پر ندامت نہیں ہوتی اور پریشانی اور پشمانی نہیں لہق ہوتی یقیناً ہونے چاہیے ایک مومن کے ایمان کا یہی تقاضا ہے اللہ کا ارشاد ہے وہ اور وہ لوگ کہتے ہیں لولا لا یا تین میں رودی ہی کیوں نہیں لے کے آتا ہمارے پاس کوئی نشانی اپنے رب کی طرف سے اللہ کا احشاد اولم تاطی کیا نہیں آئی تھی ان کے پاس واضح نشانیاں وہ جو اگلی کتابوں میں ہیں یہ عام طور پہ اہل کتاب جو ہے وہ مشرقین سے کلوایا کرتے تھے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معجزہ طلب کریں اب اللہ تو مشرقیوں مشرقوں کی پیچھے محرکات کو جانتے تھے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو براہ راست مخاطب کیا ہے کہ یہ لوگ آخری معجزہ طلب کرتے ہیں کیا اس سے پہلے آسمانی صحیفوں میں ہم نے وہ معجزات نہیں دیے جو یہ سے طلب کرتے ہیں کیا ان کے بڑے جن کے نقش قدم پہ یہ چلتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں کیا ان کے بڑوں نے اس وقت کے پیغمبروں سے ان معجزوں کا ظہور دے کر کیا وہ ایمان لائے تھے کہ یہ ایمان لے آئیں گے یہ محض حسد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے یہ سازشیں کرتے ہیں مقصد ان کا ایمان لانا نہیں ہے اور اس سے بڑا موجودہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے اور چالیس سال تک آپ ان لوگوں کے اندر رہے ان لوگوں نے آپ کو خوب جانچا پرکھا دیکھا اور ہر معاملے میں آپ کو انہوں نے معلوم کیا سچائی کے کی لحاظ سے دھیانت امانت اور ہر لحاظ اور ہر معاملے میں انصاف کرنے والے لیکن چالیس سال کے بعد آپ کے زمان سے بے نظیر کلام جاری ہو جاتا ہے کیا یہ موجودہ نہیں ہے اور پھر وہ ایک ایسا کلام کہ اس کلام کے نظیر پیش کرنے سے سارے دنیا عالم کے لوگ آجز آ گئے ہیں کیا یہ موجودہ نہیں ہے اللہ کا احشاد ہے وَلَوْ أَنَّ من قبل ہی اور اگر حرم ہلاک کر دیتے ان کو کسی آفت میں اس سے پہلے لق البتہ یہ کہتے ربنا اے رب لولا الینا رسولا کیوں نہیں بے جاتا تو نے ہمارے طرف کے غمبر تو ہم چلتے تیرے حکم پر من قبل ظل ونخشا اس سے پہلے اور ہم ذلیل ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی اس آیات کے ذریعے گویا اہلی مکہ سے مخاطب ہے اور عربوں سے مخاطب ہے کہ جن کے اندر اللہ نے آپ سے پہلے پیغمبر نہیں بھیجا تھا یعنی اولاد اسماعیل میں کہ اگر ہم ان لوگوں کو اپنے عذاب کے ذریعے ہلا کر لیتے تو یہ لوگ القیامت کے دن پر یہی بانا کرتے کہ اے اللہ تو نے ہمارے طرف ہدایت کے لیے رسول ہی کیوں نہیں بھیجا اگر ہمارے طرف رسول آتا ہم ان کے ہدایت پر عمل کرتے تو ہم آج کے دن کے ناکامی اور نامرادیوں سے بچ جاتے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے طرف سے اطمانی حجت کر دی اب قل ان سے کہیے کل لمت تم میں سے ہر ایک انتظار میں ہے فتح انتظار کرو فالم سل تم جان لو گے من اصحت واپس سویے کہ کون ہے سیدھے راستے والا وہ منحقدا اور یہ ہے کہ کس نے راہ پائی یعنی کامیابی کی طرف ہدایت کی طرف اور زندگی کے مقد کی طرف کیونکہ گفار اس انتظار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاک پائے جائیں گے تو آپ کے ساتھ آپ کا دین بھی مٹ جائے گا اللہ تبارک فرماتے ہیں کہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ تم میں سے جو کفر کے بڑے سرونے ہیں وہ راستے سے ہٹیں گے تو مسلمانوں کے اسلام مسلمانوں کو اسلام کے پھیلانے کے لیے راستے کھل جائیں گے اب ہر ایک انتظار میں ہیں اللہ فرماتا ہے کہ جن تم جان لو گے کہ سوراط مستقیم پہ کون تھا اس لیے کہ جو سورات مستقیم پہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دبام رکھے گا اللہ کو اقوام علم میں عزت گا اور اللہ تبارک و تعالی اس دین کو اور اس پیغام کو اللہ تبارک و تعالی وہ سب فرمائے گا سو اب انتظار کر لو اسی بات کا یہاں پہ سورہ پہا اپنے اختتام کو پہنچا اور ساتھ ہی سولوں پارہ بھی وہ آخر الداوانہ الحمد رب العالمین